ایک یہ بڑا شور مچاتے ہیں وہابی حضرات جو ہیں آٹھ ترابی کے حوالے سے اور ہم ہلیہ سنت وجماعت احناف جو ہیں بیس ترابی پڑھتے ہیں تو یقیناً کئی بھائیوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوگا اس طرح کا شور جو ہے وہابی مچاتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کا موڈ ہو تو کچھ حصہ والے سے تھوڑا سا بیان ہو جائے کیونکہ یو کے والے جو ہیں اور امریکہ والے اور عرب شریف والے وہ تو ہم سے ایک دن پہلے ان کا رمضان شیخ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا ان کے پاس تو کل کا دن ہے پرسوں ہو سکتا ہے ہو جائے تو اس حوالے سے ان اللہ تھوڑا سا جو ہے وہ میرا خیال تھا کہ آج اس پر بیان ہو جائے اچھا اپنا ایک منٹ ہولڈ رکھیے اپنا کوئی بھائی آجے مائک پر میں چاند منٹ میں آتا ہوں کوئی نہ بائک آ ہے کوئی ملنے والا میں اس کی بات سن کے آتا ہوں ابھی آتا ان سنوں کبرا جل دوم صفحہ چار سو چھیانوے پر نقل کیا اور یہی روایت مصنف بن کی جلد دوم سو 394 پر بھی موجود ہے حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قوالہ نقول مفی عرماً ہم یعنی حضرت صاحب بن جزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول یہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہ مردوان حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں بیس رکت ترابی اور وطر پڑھتے تھے اس کو بھی امام رحکی نے سن نے قبرہ جلدوم صفحہ سو پر نقل کیا حضرت ابو عبد الرحمن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام رباد المان امام بہکی نے اس کو کو جلدوں پر اس روایت کو بھی ذکر کیا حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حضرت ابو عبد الرحمن کی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان شیف میں قرآلہ کو بلایا جو اچھا پرانے پاک پڑھنے والے تھے پھر ایک شخص کو حکم دیا کہ لوگوں کو پانچ ترویشیں یعنی بیس ارکتے پڑھاؤ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بعد میں آگ وطر یعنی کی جماعت بعد میں کرواتے تھے کان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یوسلی شرین صلاح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیس ارکتراوی اور تین وطر پڑھتے تھے اس کو اللہ مبدر الدین محمود اینی رحمت اللہ تعالی نے ممدت القاری شرح سیل بخاری میں نقل کیا اور ملہ علی قاری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فصار اجماعا لما روال بحقی بیسناد صحیح کانو یقیمون على عہد عمر وعلی عہد عثمان وعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہم پشرین وقعتن کہ بیس رکت ترابی پر مسلمانوں کا اجماع ہے کیونکہ بحقی نے صحیح اصناد سے روایت کیا ہے صحابہ کرام اور سارے مسلمان حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانہ میں بیس رکتر پڑھا کرتے تھے اور ترمجی شریف میں ہے کہ وہ اکثر علما علامہ ربیان علی عمر اشحابن نبی صلی اللہ تعالی وسلم و رضی اللہ تعالیٰ شرین و رقعتن وقول سفیان صوریہ وبن المبارک وبشافع رحم اللہ تعالیٰ الاشافی ادرک تو مکہ تایو سلین اور اکثر علماء کا اسی پر عمل ہے جو حضرت عمر و علی رضی اللہ تعالیٰ و دیگر صحابہ کرام علیہ مردوان سے مقبول ہے یعنی بیس رقت تراوی اور یہی سفیان صوری ابن مبارک اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے اور امام شافعی نے تو یہاں تک فرمایا کہ ہم نے مکہ والوں کو بیس رقت تراوی پڑھتے پایا تو مکت المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں اب بھی بیس رقت رابی ہی پڑھی جاتی ہیں اور یہ موجودہ پاکستان یا دیگر ممالک کے جو وہابی لوگ ہیں نجدی لوگ ہیں یہ اپنے بڑوں کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ وہاں تو ان کے جو بڑے ہیں وہ بیس رقط ترابی ہی پڑھتے ہیں اور یہاں کے وہابی آٹھ رکعت ترابی پڑھ کر اپنے بڑے وہابیوں کی مخالفت کرتے ہیں اور بیس رکعت ترابی پڑھنے کو شرک اور بدت بتاتے ہیں انہیں چاہیے کہ پہلے اپنے بڑوں پر شرک اور عزت کا فتوا دیں اس کے بعد پھر کسی اور سے بات کریں اور پھر اگر یہ تو کچھ روایات ہیں اگر ہم اس کو عقل کے ترازو پر بھی پرکھیں تو تراویش جو ہے یہ لفظ جمع کا ہے جمع کا سیگھا ہے تراویش اور یہ جمع کس کی ہے ترویحت ان کی اور ترویح جو ہے یہ ہر چار رکعت کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر راحت کرنے کو آرام کرنے کو کہا جاتا ہے تو اگر تراویش آٹھ رقب ہوں تو بیچ میں ایک ترویحہ ہوگا چار رقب کے بعد بندے نے آرام کیا اس کے بعد چار اور پڑھنی ختم ہوگی تو پھر اس کا نام ترابی ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ ضول اور قاعدہ کیا ہے کہ یا تو اس کو ترویحہ کہیں گے یا ہر, ہر چار رقط کے بعد آرام کرنے کو دو تربیے کہہ لیں تو تربیحہ تان ہو گیا عربی میں اس کو تربیحہ تان کہ دیں گے ترابی تو پھر بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ جمع کا کامز از کم اطلاق جو ہے وہ تین پر ہوتا ہے عربی میں اب تین تربیح ہوں گے تو ان کے لیے تراویح کہا جائے گا تو اس صورت میں بھی آٹھ رکت کسی صورت میں نہیں بنتی تو لہذا یعنی آٹھ رکت جو پڑی جاتی ہیں ان کو تو تراویش کہنا ہی غلط ہے تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں جو کہتا ہے کہ جی تراویش آٹھ آٹھ رکھت ہے ان سے کہیں گے کہ ان کو تراویح کیوں کہتے ہو تراویش تو جمع کا سیگا ہے اور ہر چار رقب کے بعد ایک تربیح ہوتا ہے اور کے لیے تو کم از کم تین بجے تروی ہے تو پھر بھی شرط ہونی چاہیے کہ پھر بھی بارہ بنتی ہیں اگر اس حساب سے ہی دیکھا جائے لہذا تم ایسا نہیں کہہ سکتے تو اگر آٹھ رکعت مانتے ہو تو اس کو ترابی مت کہو اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے رخو کی تعداد سے آپ حساب لگائیں کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا معمول یہ تھا کہ جتنی رکعات پڑھ کر جتنا قرآن پاک پڑھ کر رکو کرتے تھے وہاں اس کے بعد رقوع کے نشانات لگا دیے گئے تو اگر تراوی آٹھ رقط ہوتی تو قرآن پاک کی کل رقو صرف دو سو سولہ ہونے چاہیے تھے جبکہ قرآن کریم کے جو رکوات ہیں ان کی تعداد پانچ سو یا پانچ سو ستاون بیان کی جاتی ہے تھوڑے سے قرہ کے اختلاف سے تو پانچ سو چالیس کی روایت جو ہے وہ بالکل بیس رقط تراوی کے حساب سے پوری تو اور اس کے علاوہ ترمز شریف کی حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاط فرمایہ فیوکم البیہ ہو گئی ہے جو اس کے کم ہو گئے ہیں فرض یا اس کے جو واجبات رہ گئے ہوں تو شاطرما وہ سنتوں اور نوافل سے پورے کر دیے جائیں گے تو پتہ چلا کہ تراویح کے جو رکعات ہیں ان کا فائدہ زیادہ پڑھنے والوں کو ہی ہوگا کم پڑھنے والوں کو تو پھر بھی نہیں ہوگا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی آٹھ ہی سنت ہیں وہ آٹھ ہی پڑھنی چاہیے تو پھر بھی اہل سنت و جمع کا حناف جو ہے وہ الحمدللہ پھر بھی فائدے میں ہیں کہ آٹھ تو جو مسنون تھی وہ پڑھ پڑنی اس کے بعد اگلی بارہ جو ہے اس کو نفل کا ثباب مل جائے گا تو جو اگر بیس رقت سنت ہیں جیسا کہ ہم نے الحمدللہ دلائل دیے ہیں تو جو بندہ اب بیس نہیں پڑھتا آٹھ پڑھتا ہے تو اس کی جو روز کی بارہ کم ہو رہی ہیں وہ کہاں سے پوری کرے گا یہ دلیل لانا تو اس کے ذمہ ہے اور اہل حدیث جو کہلاتے ہیں اپنے آپ کو وحابی حضرات جو ہیں ان کے پاس ایک دلیل ہے ایک روایت جو ہے وہ بڑی شد و مد کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور عوام الناس کو اس بات کا توقع دیتے ہیں کہ دیکھیں جی آٹھ رقت ترابی پڑھنا تو حدیث سے ثابت ہے بخاری بخار میں ہے جی تو روایت کیا ہے آپ بھی فرمائیے ام المومن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ہیں طا فرماتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیره علی احد عشر ركعاتن یہ بخاری شریف جلد اول صفہ 154 پر حدیث موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان شریف اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے یہ ہے وہ روایت جو باغیوں کا بہت بڑا اصلحہ اور ہتھیار ہے تو کہتے اپنے اپ کو اہل حدیث ہیں لیکن حدیث کا سر ہے سنکو ولا فی رمضان اور اس کے غیر میں تو اب ترمزی امام ترمزی نے اسی حدیث کو ذکر کیا ہے باب و ما جا فی وصف صلاح النبی صلی اللہ تعالی باللیل یعنی رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز کے باب اس کو ذکر کیا تو امام بخاری کی روایت یا امام ترمزی کی روایت اس سے یہ آٹھ رقط راجی کی دلیل پھر بھی نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ جی حدیث پاک تو نماز تحجد کے بارے میں ہے نہ کہ نماز تراویح کے بارے میں اور اگر بالفرض بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی آٹھ سے مراد تراویح ہی ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ پورا سال پڑھیں کیونکہ حدیث کے کی الفاظ ہیں کہ فی رمضان البانہ بلافی گئی رہی رمضان اور اس کے غیر میں یعنی رمضان شریف ہو یا اس کے علاوہ دیگر مہینے ہوں سب بچتی ہے اس لیے اس سے مراد نماز تحجد ہے نہ کہ نماز ترابی اور پھر ایک اور بات ہے کہ وہابی حضرات جو ہیں وہ اس سے ترابی تو ثابت کرتے ہیں لیکن آگے جو اساتذہ اشارہ طورقاتن جس سے گیارہ رکعتیں بنتی ہیں یعنی آٹھ رکت یہ اور تین بطر ان تین بطر والا حصہ جو ہے اس کو کھا جاتے ہیں اس کو گول کر جاتے ہیں کہ وہ کہہ جاتے ہیں جی کہ دیکھیں جی بطر وہ ایک پڑھتے ہیں تو اب بطر ایک پڑھتے ہیں تراوی اطراوی آٹھ پڑھنے کے لیے حدیث کا اس کا سہارا لیتے ہیں تو یہ کیسی دوگلا پالیسی ہے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیس تراوی کا حکم کیوں دیا اور تمام صحابہ کرام والے مردوان نے یہ حکم کیوں قبول کیا سیدہ ارشد الصدیقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں منع نہ فرمایا اور اس حدیث کو صحابۂ کے نام علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت والے ماننے والے وہ آقا کریم علیہ صلاب کی حدیث کو زیادہ جانتے تھے یا موجودہ چودہ شریف کے ابی ملا وہ حدیث کو زیادہ جانتے ہیں تو صحابہ کرام علیہ مردوان کا اس بات پر اجماع اس بات کی دلیل ہے کہ کسی ایک راوی کی مخالفت کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و وسلم و کی مبارک سنت کے خلاف جاتے ہیں اور اپنی طرف سے من گھٹ جو ہے وہ 20 رکت جو ہے وہ اس کا انکار کر کے اور آٹھ رکت راوی جو ہے وہ اس کو جاری کرنا چاہتے ہیں حالانکہ یہ احادیث مقدسہ کے بھی خلاف ہے عقل کے بھی خلاف ہے جمہور امت جو ہے اس کے عمل کے بھی خلاف ہے تو ایسا کرنے والے حدیث کے منکر اور جاہل تو ہو سکتے ہیں وہ اہل حدیث کہلانے کے حقدار نہیں ہیں محترم حضرات یہ مختصر سا بیان نماز ترابی کے حوالے سے اس لیے کیا کہ یہ لوگوں میں بڑا شور مچاتے ہیں بلغلہ مچاتے ہیں کہ دیکھیں جی ترابی تو آٹھ سا کر دیں اور ایک بات جو اور سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے جیسا کہ ہم نے مختلف مواقع پر دیکھا کہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے فائدے والی بات ہو تو نفلی عبادت کر کے یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو تو یہ اس سے منع کرنے میں بڑے پیش پیش ہوتے ہیں شب برات میں دیکھ لیں نوافل پڑھنے سے منع کریں گے شب معراج میں, میں اگر کوئی پڑھتا تو اس سے منع کریں گے حالانکہ نفل پڑھنے کا نہ کوئی وقت مقرر ہے نہ نفل پڑھنے کی کوئی رکاوٹ ہے سوائے ان مخصوص وقتوں کے کہ جب سورج گرو ہو رہا ہو یا سورج جو ہے وہ بالکل سن پہ ہو تو اس سورت میں تو وہ مطلب نوافل منع ہے اور اس کے علاوہ تو کسی وقت میں بھی منع نہیں ہے تو یہ اس وقت بھی نوافل کی مخالفت کرتے ہیں اور ان دنوں میں یہ ترابی کی مخالفت کریں گے آٹھ پڑھ کر وہ گھروں کو بھاگ جائیں گے بیس نہیں پڑھنے دیں گے اور بیس پڑھنے والے جو ہیں ان کے لیے یہ مخالفت کرتے ہیں سر ہاں جی اور پھر یہ جو ہیں ہے حضرات ان کا ایک اور بڑا عجیب عمل ہے کہ یہ پرانے پاک پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں پیچھے عرب شریف میں تو اکثر ایسا کرتے ہیں پرانے پاک پکڑا ہوتا ہے انہوں نے جناب کہ آگے جناب حافظ ترابی پڑھا رہا ہے پیچھے پرانے پاک پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں اور نوز بلّہ گرا بھی دیتے ہیں قرآن پاک کو جب رکو میں جاتے ہیں تو وہاں نیچے زمین پر ہی گرا دیتے ہیں تو, تو یہ لفظ بولتے ہوئے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں عرب شریف میں اللہ ہوتی ہے ہر سال جاتے ہیں تو وہاں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا حال کرتے ہیں تو یہ ایسا عمل کرنا نماز میں جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ بندہ نماز میں نہیں ہے عمل کثیر کہلاتا ہے اور عمل کثیر سے نماز فاشل ہو جاتی ہے اب دیکھیے کہ بندہ دونوں ہاتھوں سے قرآن پاک پکڑ کے کھڑا یا ایک ہاتھ سے قرآن پاک پکڑ کے پیچھے کھڑا ہے دیکھنے والا سمجھے گا کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے کھڑا ہے گا اسے آسمان میں تو یہ عمل کثیر ہوا عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو ان کی کوئی نماز نہیں ہے اور ابھی ایسا بھی کریں گے کہ شاید سال دو سال چار سال کے بعد جو آگے پڑھنے والا ہوگا اس کو بھی قرآن پکڑا لیا گا نہیں کہ تو بھی اوپر سے دے کے پڑھ اور ہم ہاں پیچھے سے دیکھ کے سنتے ہیں ویسا ہی اکثر کرتے ہیں تو یہ عجیب مطلب ان کا سلسلہ ہے تو اس کی کیا دلیل ہے ان کے پاس قرآن پاک کو اس کے اس طرح اوپر سے دیکھ کر نماز میں پیچھے پڑھنا کیا یہ بدت نہیں ہے کیا یہ دین میں اضافہ نہیں ہے کیا یہ سنت کے خلاف نہیں ہے اس پر کوئی دلیل کیا بخارشی میں اس طرح کی کوئی روایت پیش کر سکتے ہیں کہ جی پیچھے پرانے پاک پڑھ کے کھڑے ہو جائیں صرف بخاری شریف نہیں ہم تو بخاری شریف کی قید نہیں لگاتے پوری ذخیرہ یا حدیث میں سے ایک بھی حدیث یہ نکال سکتے ہیں جس میں یہ لکھا ہو کہ جناب جی پڑھ کے کھڑا کھڑے ہو جائیں اچھا آگے بھی پڑھتے ہیں لو تو یہ جناب ان کا حال ہے عرب شریف میں آٹھ شکت کیوں پڑی جاتی نہیں جنار کون کہتا ہے عرب شریف میں آٹھ پڑی جاتی ہیں عرب شریف میں اس وقت بھی بیس رقت ترابی پڑی جاتی ہیں عرب شریف میں اس وقت بھی بیس رقت ترابی پڑی جاتی ہیں آٹھ نہیں پڑی جاتی اچھا وہ لکمہ بھی دیتے ہیں تو وہ جو بندہ خود نماز میں نہیں ہے یعنی اسے عملے کثیر کر کے اس کی اپنی نماز تو ہو گئی فاسد تو اب جو فاسد جس کی نماز فاسد ہے تو اس کے لکما لینے سے امام کی بھی گئی اللہ اللہ خیر صلی اللہ انچا دیکھ کر قرآن پڑھتا ہے ہوتے ہوئے ٹی وی پہ جب چراوی لگتی ہیں के لیتے ہیں یعنی بے عقل کو امام بنا لیتے ہیں بے جان کو امام بنا لیتے ہیں اور امام اعظم کی امامت کی ان کو تکلیف ہوتی ہے دیکھیں نا ٹی وی جو ہے وہ تو امامت کا اہل ہی نہیں ہے اس کے پیچھے کیسے پڑھ سکتے ہیں تو بہرحال یہ پڑھیں یا نہ پڑھیں ان کی کون سا ہونی جن کے دل میں بغض اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ٹی وی چھوڑ کے جہاں کابل کے اندر جا کے بھی پڑھیں تو بھی ان کی نہیں ہونی جی جی مکہ شیب میں پکڑتے ہیں قرآن پاک نا یہ تو پکی بات ہے ایسے کرتے ہیں اگر ٹی وی میں آپ دیکھیں ترابی تو اس میں بھی نظر آتا ہے بہت سارے لوگ قرآن پاک پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں پیچھے لے کے کھڑے ہوتے ہیں بھئی اگر آپ نے کویت میں بیس رکترابی نہیں دیکھی ہیں تو اس میں ہمارا کیا کچوڑ ہے کویت میں بھی بیس رکترابی ہی ہوتی ہیں اہل سنت جو ہیں وہ بیس رکت ہی پڑھتے ہیں اور کویت جو ہے کوئی مرکز تھوڑا ہے ہمارے لیے کہ ہم کی بات کو موت مانیں مانے میں اگر کوئی آٹھ پڑھتا ہے یا کم پڑھتا ہے تو ہم کیا کریں اب بھائی آٹھ رکت نہیں پڑھی جاتی عرب شریف میں اس کے لیے کیا سبوت آپ کو پیش کیا کہ ارب شریف میں بیس رکت پڑی جاتی ہے دس رقت ایک امام پڑھاتا ہے اس کے بعد دس رقت جو ہے وہ دوسرا امام پڑھاتا ہے بیس رقت ترابی پڑھی جاتی ہے ابھی رمضان شریف شروع ہو رہا ہے کل پرسوں سے آپ دیکھ لینا اسی بات پہ مان جائیں نا جو صاحب یہ کہتے ہیں کہ بیس رقت نہیں پڑھنی چاہیے تو عرب شریف میں آٹھ پڑھی جاتی ہے ہاں تو کبیر میں اب لوگ جو پڑھتے نہیں پھر ان کا کیا کریں ان کی دلیل لیں احادیث میں نے پیش کی ہیں للہ صحیح اسناد کے ساتھ احادیث پیش کی ہے تو ان کو آپ چھوڑ رہے ہیں اور کویت کی بات جو ہے وہ بیچ میں لا رہے ہیں کویت کیا ہے کویت کی حیثیت کیا ہے اچھا چلو جی مکہ شیف میں اور مدینہ شیف میں بڑے مرکز تو یہی ہے نا تو جہاں وہاں تو پڑی جا رہی ہے نا اب یہ دبئی کی بھی بات لکھ رہے ہیں بھائی کہ دبئی میں بھی پڑی ہیں یار کوئی نہ پڑے بالفرض عرب شیف مکہ شریف اور مدینہ شریف میں بھی نہ پڑی جاتی ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے حجت موجودہ جو مکہ شریف مدینہ شریف کے نظریہ ابی امام ہیں وہ حجت نہیں ہیں ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حجت ہے میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کیا حضرت اور صحابہ کرام کا عمل ہمارے لیے حجت ہے حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عموہ حضرت عثمان غنی حضرت عمر فروخ ان کے عمل پیش کیے الحمد للہ صحیح اسناد کے ساتھ پیش کیے اور ایک بہت بڑے جید جو امت کے امام ملہ علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ آپ کا قول پیش کیا کہ اس پر امت کا اجماع ہو چکا ہے یا تو کوئی اس پر دلیل پیش کرے کہ صحابہ کے نامے سے کسی نے منع کیا ہو تو جو آٹرکت والی وہ روایت پیش کرتے ہیں اس کا بھی میں نے وضاحت کے ساتھ یہاں بیان کر دیا کہ اس سے ترابی تو مراد ہی نہیں ہے اس سے تو تحجد کی نماز مراد ہے تو وہ تجدد کو چھوڑ کر اس سے تراویح نکال لیتے ہیں اور پھر بیسک اگر بطر جو ہیں وہ پھر بھی ایک پڑھتے ہیں حالانکہ اس میں تین بطر کا ذکر ہے جی بے شک ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کے جو اقوال ہیں صحابہ کلام کے جن کا عمل ہے جہاں سے باقاعدہ جماعت کے ساتھ پڑھنی شروع ہوئی ہم ان کو لیں گے نہ کہ یہ نجدید آدمی جو ہیں وہ جہاں کے بھی ہوں ان کو تھوڑا لینا ہے ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی بات جو ہے اس کو لینا ہے جی شافی اگر ایک رقط وطر پڑتے ہیں تو شافی اپنے امام کی تقریر میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے امام شافعی رحمتہ اللہ تعالی جو ہیں وہ مشتحد ہیں مشتحد فی المذہب ہیں ان کے پاس روایات ہیں ایک پڑنے کی جبکہ ہمارے پاس الحمدللہ تین پڑھنے کی جو ہے وہ صحیح درست روایات ہیں یہ کلیہ قاعدہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو صحیح القیدہ مسلمان ہیں چاہے وہ چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید میں بھی عمل کریں تو وہ درست ہے یہ چونکہ سرے سے تقلید کا انکار کر کے اور اپنی طرف سے من گھٹ جو ہے اپنے جو دل میں آتا ہے اس کے مطابق کرتے ہیں تو ان کا ایک فطر پڑھنا درست نہیں ہے ان سے ہم پوچھیں گے کہ پھر دوسری جو روایت ہے اس کا تم کیا کرو گے تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے جبکہ شافیز رات تو اپنے امام کی ابتدا میں ایسا کرتے ہیں تو... جی بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام کا اس پر عمل تھا اور یہی ہمارے لیے عزت ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد علیکم بسنت وسنت الخلفاء راشدین مہدی جین تو ان پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے صحابہ کرم میرے خلفاء راشدین مہدی جین جو ہیں ان کی سنت بھی لازم ہے تو یعنی حضرت و بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں تو باقاعدہ اس کی جماعت ہوتی نہیں تھی اور بعد میں تینوں نے جن کے ادوار میں جماعت شروع ہوئی تو تینوں نے بیس پڑھی بھی ہیں اور بیس پڑھائی بھی ہیں اب اس سے زیادہ ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے ابھی آپ پتہ نہیں یہ کیا ہے نکھ تحران نہیں کہ کیا مجھے نظر آ رہا ہے بھائی بیس رقط پر حادیث میں نے پیش کی ہیں آپ کے آنے سے پہلے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہما آپ کی روایت ہے حضرت سعید بن عزیز رضی اللہ تعالیٰ رہا آپ کی روایت ہے تو یہ سارے صحابہ کرام علیہ مردوان جو ہیں ان کی روایت ہیں ان کی اسناد بھی صحیح ہیں بالکل کوئی ان کی سند کا جناب مسئلہ نہیں کھڑا کر سکتا اس کی سند میں فلاں ہے فلاں ہے ان کی اسناد بالکل صحیح ہیں امام تبرانی نے نقل کیا امام بحیکی نے نقل کیا مصنف ابنبی صحیحبہ میں نقل کیا گیا ٹھیک ہے امداد الکاری میں علامہ الدین محمود ان نشار بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا بخاری شیخ کی شرح میں تو اس سے بڑی روایات جو ہیں اور اس سے بڑی اسناد اور کہاں سے مل سکتی ہیں اور امام ترمجی نے اس کو نقل کیا کہ بیچ پڑی جانی چاہیے تو اب جو نہیں مانتا اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے الحمد ہم نے اس مختصر وقت میں اس کے لیے جامع ثبوت الحمد للہ فراہم کر دیے ہیں اور جو بھائی پریشان تھے اس ان مسائل کے وجہ سے الحمد ان کے پاس ایک مواد آ گیا ہے ان کو روایات ہیں اپنے مسلب کی پختگی کا الحمد مزید اس میں اضافہ ہو گیا کہ ہمارا عمل جو ہے وہ صحابہ کرام المردوان کے عمل کے مطابق ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور جو بھائی یہاں موجود رہے جنہوں نے سنا حصہ لیا سوالات جوابات آباد کی اللہ تبارک و مطالعہ اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی کے جمال کو بھی اسکارتا ہوں بردر رجویے بتائیں کہ ایک انسان نے داڑھی رکھی سنت رسول صلی اللہ سمے پر اور جی گناگار تو ہر صورت میں ہے پہلے سنت سمجھ کر رکھی پھر منوائی تب بھی گار ہے اگر سرے سے رکھی نہیں ہو تب بھی گناگار ہے دونوں صورتوں میں بہرحال وہ سنت کا تارک ہوا ہے اور وہ گناگار سخت گناگار ہے یہ داڑھی شیف رکھنا جو ہے یہ سنت متواترہ ہے یعنی فرض کے قریب ترین ہے فرض لیکن فرض کے قریب ہے تو جس طرح سمجھ لیں کہ فرض پر عمل کرنا اور اس طرح کی موقعہ اور متوازرہ سنت کو چھوڑ دینا یہ سخت گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت مبارکہ کو کیونکہ بعض سنتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر اگر آپ عمل نہ بھی کریں تو آپ گناگار نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو یہ وہ سنت ہے کہ جس پر یعنی وہ ایسی سنتیں ہوتی ہیں نہیں نہیں فرض نہیں ہے فرض نہیں ہے فرض تو تب ہوتی نا کہ اگر یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا نص یا پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اس کو نص سے ثابت کر فرما دیتے کہ یہ رکھنا حکم ہے حکم نہیں فرمایا آپ نے لیکن یہ عمل آپ کا ایسا ہے کہ جس کو علماء المحدثین نے فرمایا کہ یہ فرض کے قریب جرین ہے یعنی سنت متواترہ میں سے ہے تو اس کا ترک بہرحال سخت گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے اور اللہ تبارک پتا سے اس کی معافی مانگنی چاہیے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر سجانی چاہیے اس نے رکھ کر اونڈوائی جیسے پہلے آ جائیں جناب کوئی بھائی مائک پر تشریف لانا چاہتے ہیں تو آجیں مائک سمانا بھائی جانا غائب ہو گئے اور ٹیکسٹ بھی نہیں لکھا انہوں نے بالکل اور نکل بتا ان کا موجود ہے سمانا بھائی آپ ہیں روم میں یا کھانا شانا کھانے میں مصروف ہیں اگر تو آپ کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں تو پھر تو ہمیں امید نہیں رکھنی چاہیے کہ آپ مائک پر آئیں گے جی شکریہ بہت بہت جواد بھائی آپ کا اور دیگر جتنے بھی بھائی موجود رہے جنہوں نے سنا اللہ تعالیٰ سب کو اپنی بارگاہ سے جزائر خیر فرمایا ہاں جی بالکل کسی اور کے گھر سے ہے اپنے گھر سے تو تھوڑا کھاتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حسن و رکیم شیعہ کتنی رقط پڑھتے ہیں ترابی کی شیشے سے جناب شیعہ سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کتنی پڑھتے ہیں ہم کوئی ان کے ذمہ دار تھوڑے ہیں وہ کتنی پڑھتے ہیں ویسے آپس کی بات یہ کہ شیعہ بالکل ترابی پڑھتے نہیں ہیں جی وہ بالکل نہیں پڑھتے اچھا وہ تو ان کا جی جی وہ نہیں پڑھتے کیونکہ یہ عمل حضرت عمر فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے دور سے باقاعدہ طور پر شروع ہوا تو ان کو تکلیف ہے حضرت عمر فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے اگرچہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا بھی عمل رہا ہو بعد میں اس پر لیکن وہ پڑھتے نہیں ہیں سرے سے پڑھتے نہیں ہیں جی بالکل کسی نے دال بہاری دال بھاری روٹی ود مینگو کھانا احسان بھائی کیا کرتے ہیں آپ بھی آ کر نہ بس سارے روم میں جناب کھانے پینے کی باتیں چلا دیتے ہیں چلیں جناب جنہوں نے کھانی وہ رابطہ کریں احسان بھائی کے ساتھ اور جو بھائی مائک پہ آنا چاہتے ہیں اگر کسی کا کوئی کوششن ہو تو آ جائے مائک پر مائک فری کر رہا ہوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ جی السلام علیکم السلام علیکم و اللہ جناب الحان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ جناب آپ نے بڑی گریٹ گیٹ آفریں کی سونا کل کسی اور کے گھر تشریف لے کر جا چکے ہیں دھاوا بولا ہوا ہے کہیں پر تو اس لیے اس وقت آپ اکیلے ہی کھائیں جناب حضرت صاحب کوشچن کیا ہے بلکہ آپ یہ جو تمام بھائی ابھی کسی بھائی نے اوپر لکھا ہوا تھا مجھے یاد نہیں جی کہ ہم نے تو مرکز کو ہی فالو کرنا ہے شاید ان کا اشارہ سعودیہ کی طرف تھا تو اس بارے میں ارشاد فرمائیں کہ ہم نے کیا یہ کوئی حدیث انہوں نے بنا لی ہے جی کہ جو کچھ سعودیہ میں ہو رہا ہے وہی کچھ کرنا ہے جس طرح وہابی کہتے ہیں جی کہ جناب مکے میں یہ ہو رہا ہے جناب خانہ کعبہ کا امام یہ کر رہے ہیں بل میں تو اس چیز کے بہت سخت خلاف ہوں کہ وہ کوئی ہمارے لیے نہ حجت ہیں وہ تو قابض ہیں کیا مکہ ہو کیا مدینہ ہو وہ تو انہوں نے تو قبضہ کیا ہوا ہے انیس سو بیس یا انیسویں صدی سے تو اس سے پہلے تو کوئی اور سسٹم تھا تو یہ ذرا ڈیٹیل سے کہہ دیں کیونکہ یہ فرما دیں اس بارے میں لیکن میں روزہ بھی مکہ کے چاند کے حساب سے رکھتے ہیں اور عید بھی میں روزہ بھی مومی بھائی سوال بھی جواب بھی نہیں میں ویسے بات کر رہا تھا یہاں پہ کافی زیادہ جواب نہیں میں دے رہا یہ تو حضرت صاحب ہی آ کر کریں گے تو سری لنکا میں بھی کہتے ہیں جی کہ چاند کے مطابق رکھتے ہیں تو بھائی سری لنکا میں اس لیے رکھتے ہیں کہ سری لنکا میں کوئی حکومت تھوڑی ہے مسلمانوں کی ہاں جی جواب انشاءاللہ حضرت دیں گے میں ویسے ہی ذرا وضاحت کر رہا تھا کہ سوال ذرا حضرت صاحب اچھی طرح سمجھ جائیں تو آئیں حضرت صاحب آپ کے لیے مائک پارغ کرتے ہیں جناب تو یہ ذرا بیان فرما دیں کہ کیا کوئی بھابھیوں نے یہ حدیث بنا لی ہے جی کہ جو کچھ مکے میں ہو رہا ہے ہمیں وہی کچھ کرنا ہے حضرت صاحب آپ کے لیے مائک فارغ ہے جناب اسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ فراز بھائی معذرت آپ کا ہینڈ ریز تھا اور مجھے چونکہ سوال کا جواب دینے کے لیے آنا پڑا ابھی ان شاء اللہ تعالی میں فری کرتا ہوں آپ کے لیے مائک مومی بھائی آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے کیونکہ ہمیں تو جب احادیث مقدسہ ہمارے پاس موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے قرامین موجود ہیں واضح طور پر صحابہ اکرام کا عمل موجود ہے اور یہ جو بحری قضاء اور نجدی ڈاکو تھے تو ان کا عمل ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے شاید کسی بھائی کو یہ بات سخت لگے لیکن حقیقت یہ ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے موجودہ جو حکومت ہے اور یہ جو وہاں کے شرطے اور یہاں وہاں کے جو متوے ہیں ان کے مولوی شولوی جو بھی ہیں یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر عبد الوہاب کی ترجمات سے متاثر ہو کر اور یہ سارا سلسلہ چلا کر آگے اس پر قبضہ کیا مکہ شریف اور مدینہ شریف کی بے حرمتی بھی کی جہاں تک ان بدبختوں سے ہو سکا اور یہ سمجھ لیں کہ بس باقی امت مسلمہ کے لیے صرف آزمائش ہے ورنہ یہ لوگ نہ اہل اور نہ یہ حجت ہیں ہمارے لیے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت اور میرے صحابہ کرام محبوب کے صحابہ کرام کی سنت پہ چلتا ہے اور کون ان نجدی و حبی جو ہیں ان کے پیچھے لگتا ہے تو بھائی ہمارے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آقا کریم کے غلاموں کا عمل حجت ہے اور وہی ہم, ہم اس کو فالو کریں گے ہمیں وہ مبارک ہو اور جس کو نہیں وہ اچھا لگتا اور رسول پاک فرامین کو وہ قابل عمل نہیں سمجھتا یا آبا کرام علیہ مردوان کی پیروی کرنا وہ ضروری نہیں سمجھتا تو اس کی قسمت وہ جائے ان نجدیوں کے پیچھے چلے جن کا جناب مسئلہ یہ رہتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ امریکہ کا صدر دورے پہ آ جائے تو حج جو ہے وہ ایک دن پہلے کروا دیتے حج انہوں نے ایک دن پہلے کروا دیا تھا لامہ اشرف القادری صاحب موجود ہیں ہمارے بزرگ ہیں اور یقیناً ان, ان کو وہ وقت یاد ہوگا کہ فیصل جو تھا شاہ فیصل اس کے دور میں ایک مرتبہ امریکی صدر جو تھا وہ نام یاد نہیں ہے اس نے دورہ کرنا تھا تو اتفاق یہ بنا کہ جس دن وہ اس نے آنا تھا تو اسی دن آج جا رہا تھا تو پہلے کیلنڈر جو تھے جی یہ شاہ فیصل کے دور میں مجھے سال اب مجھے یاد نہیں ہے غالباً قریب قریب ہے تو علامہ شرف قادری صاحب کو یقیناً یاد ہوگا اور ہو سکتا ہے اس سال بھی یہ گئے ہوں تو جو حکومت نے اعلان کر رکھا تھا دن جناب وہ کیونکہ یہ اعلان ہی کرتے ہیں کیلنڈر بنا دیتے ہیں چاند وغیرہ دیکھنے کا تکلف کرتے نہیں ہیں یہ تو اسی طرح تم دیکھ کر جناب وہ اس کا دورہ تھا اس دن اور اس نے حکم دے دیا کہ میں نے آنا ہے تو انہوں نے جناب اس بد وقت کو نہیں منا گیا کہ تم اس دن ناؤ تو اس سے ملاقات کے لیے حاجر جو ہے وہ ایک دن نہیں پہلے کر دیا انہوں نے یہ بعد میں کیا اصل تاریخ سے جو ہے اس کو ہٹا دیا تو یہ بھائی ان کو جو اس کے باوجود فالو کرنا چاہتا ہے کرے ہم کون سا اس کو منع کرتے ہیں ہمیں تو عقا کریم علیہ اسلام کے بارے میں جو ڈیٹیل پڑھنا چاہتا ہوں تو اسلامی ایجوکیشن پر اس وقت بھی یہ تاریخ نژد و حجاز کے نام سے جو بک موجود ہے اس کو آپ غور سے پڑھیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کیسے لوگ ہیں تو باقی منو سجن بھی بھائی آپ کے بھائی کو اللہ تعالیٰ سے فرمائے ان کی ہر تکلیف جو ہے اللہ تبارک مطالعیٰ دور فرمائے اللہ تعالیٰ جمع اللہ مسلمان جو بیمار ہیں سب کی روحانی جسمانی بیماریاں اللہ تعالی دور فرمائے وعلیکم السلام کامران بھائی کیسے ہیں آپ ماشاءاللہ اللہ خیریت سے ہوں گے امید ہے اور مائک پر بھی آئیں گے مثلا آپ کا بھی اگر کوئی سوال ہو یا آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں تو مثلا آپ مائک پر آئیں اور آپ بھی گفتگو فرمائیے گا جی فراز بھائی آ جائیے السلام علیکم السلام علیکم آواز آ میری جی حضرت صاحب معذرت کی بات نہیں ہے آپ یہ اس روم کا اصول یہی ہے کہ اگر آپ مقصان کرام جب ہوتی ہیں جو سوال ہوتا ہے تو کسی لینڈ کے کسی بھی حصے میں ہو ان کو پورا حق ہے کہ وہ مائک لے سکتے ہیں تو ایسی کوئی بات آپ نے غلط نہیں کی تو پلیز مجھے یہ گناہ گار نہ کیجئے دوسری بات یہ کہ اظہر صاحب یہ آپ انیس سو ستر اسی کی بات کر رہے ہیں یہ تو ابھی بھی کرتے ہیں کہ اپنی مرضی سے یہ اٹھائیس بھی روزے کروا دیتے ہیں اور ستائیس روزے کروا دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اچھا ایک روزہ قبضہ کر لینا تو یہ لوگ تو اس طرح کہیں کہ یہ تو آپ تو بہت پرانی بات کریں آج تک سلسلہ چلا ہوا ہے جی خاص کر جو نماز ہوتی ہے تراوی کی اس میں جو وطر پڑے جاتے ہیں اس کے وطر کے آخری جو تیسری رکعت ہے اس کے اندر یہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں تو کیا یہ حدیث سے یا کسی اور یہ ہے ثابت ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی چاہیے دیکھیے دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ جو چھوٹی مساج ہیں یہاں پہ حفاظ نہیں ہوتے اور حفاظ اگر ہوتے بھی ہے تو یہ ایسے ہیں کہ ان کو کھانا پینا ہوتا ہے تو جلدی بھاگ جاتے ہیں یہ. یہ تھوڑا بڑا پڑھ کے اور پڑھا پڑ ان, ان کے پاس کنسپٹ یہ تو نہیں ہے کہ یہ قرآن کی صرف پورا ختم کریں یہ تو یہ کہ آٹھ رقت ہے جو آپ نے جو اپنے اپنے بیان میں بتایا کہ آٹھ رکت پڑھنی ہوتی ہے ان کو تو کبھی کبھی اس کو سات چھ بھی کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ تراوی کے ساتھ ملا کے ان انہوں نے نو, نو رکت ہوگئی تو اس میں یہ टेबल जो आपने देखा किसी जगह अगर आप आ, किसी काउंटर पर खड़े हैं तो वो लिखने के लिए वो टेबल कोई बना देते हैं तो ये इनके सामने होता है और बहुत से लोग बहुत छोटा सा कुरान लेकर आते हैं ये जेब में रखते हैं और हर पांच मिनट के बाद जेब से निकालते हैं आंखें कमजोर है तो वो बड़ा कुरान रखता है वो उठा के मतलब उस टेबल पर रखता है फिर वो उठाता है वहां से तो ये बताइए इस तरह की जो हरकतें होती है नमाज के अंदर तो क्या जो जितना نمازی ان کے پیچھے نماز پڑھیں ان کی نماز ہوتی ہے اور اس امام کی نماز ہوتی ہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ فراز بھائی نے دیکھا کہ کیسا اضافہ کیا ہے ہماری معلومات میں کہ اب بھی یہ ستائیس اٹھائیس روزے کروا دیتے ہیں تو بعد میں پوسٹر لگوا دیتے ہیں یہ مجھے یاد آپ یہ بھی زیادہ پرانا نہیں غالباً تین یا چار سال پہلے بھی انہوں نے ایک مرتبہ کیا تھا اس طرح تو بعد میں انہوں نے معذرت کر لی تھی جی وہ مفتیا نے کلام کو غلطی لا کی قضاء کر لیں یعنی چاند دیکھنے کا تکلف ہی نہیں کر کرتے تو اچھا دوسری بات آپ نے جو سوال پوچھا ہے نا فراج بھائی تو میں نے پہلے اس پر بات کی تھی کہ یہ عمل کثیر ہے حصہ نماز ٹوٹ جاتی ہے امام کی بھی ٹوٹ جاتی ہے اور مفتیوں کی بھی ٹوٹ جاتی ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ بس اپنی طرف سے وہ پڑھ کے جا رہے ہیں اور ان کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی شرے سے اور جو آپ نے دعا ما حال کھا کر دعا مانگنے کے بعد ہے وہ جو یعنی دعا خلوط پڑھنے کا تو وہ الحمد کا ہم اس کے مطابق پڑھتے ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں ان کے پاس کیا روایت ہے اور کس پر یہ عمل کرتے ہیں ہو سکتا ہے ابن تیمیہ نے کچھ لکھ لیا ہو کہیں اور آپ کو تو پتا ہے کہ یہ رسول کے کو نہیں مانیں گے صلی اللہ تعالیٰ وسلم ابن سہمیا کو مانیں گے ابن عبد الوہب نجدی جو ہے اس کی بات کو مانیں گے آقا کریم علیہ اللہ وسلم کے فرمان کو یہ نہیں مانیں گے تو یہ ان کا مسئلہ ہے جناب اور تحجد کی نماز سنی تحریک بھائی با پڑھنی جو ہے یہ جائز ہے نفل نماز کا جواز ہے جماعت کے ساتھ اور ہماری نماز باجماعت پڑھی جاتی ہے غالباً دعوت اسلامی کے جو ہے وہ کئی مراکز اگر کوئی بھائی اس کے بارے میں جی اصل میں تحجد کے بارے میں تو کسی کا نہیں ہے وہ سلاد و تصویر جو ہے نا اس کی جماعت کے بارے میں اختلاف ہے علماء اہل سنت میں وہ بھی اس صورت میں کہ اس کی تدائی کی جائے یعنی اس کو اعلان کر کے باقاعدہ طور پر لیکن بہت زیادہ دلائل ہیں اس کے اس کو اعلان کر کے بھی اب آپ پڑھ سکتے ہیں باجماعت تو اس میں اس لیے تجدد کی نماز جو ہے البتہ اس کو اگر جماعت کے ساتھ پڑھایا تو اس میں کوئی نہیں ہے اللہ شیخ عدیث علامہ غلام صور رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ حضور المحد اعظم پاکستان رحمتہ اللہ کے آپ شاگرد خاص تھے بریلی شیب میں بھی پڑھے تھے اور آپ جو ہیں جامعہ رضویہ مظہر اسلام فیصلہ بات لائل آباد لائل پور سردار آباد کے حضرت علامہ الحاظ پیرب محمد محمد عبد الرشی صاحب قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ بھی ان کے شاگرد تھے انہوں نے جو بخارش کی شرح لکھی ہے تفہیم البوق نفل باجماعت پڑھنے جائز ہیں ٹھیک ہے تو وہ فلاد و کے بارے میں اختلاف ہے وہ الگ کا مسئلہ ہے عام مطلق نوافل باجماعات پڑھنے سے تو کوئی بھی منع نہیں کرتا جی بے شک بے شک حسان بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس میں برکتیں برقطیں فائدہ ہو جاتا ہے ہر طرح سے تو عام ویسے عام جو ہے نا عام وافل میں اختلاف نہیں ہے صرف سلاد و تصویر کے بارے میں اور وہ بھی اب یعنی اس وقت کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ اس کو با پڑھا جائے بہت سارے لوگ جو ہیں جماعت کے بہانے سے پڑھ لیتے ہیں اکیلے وہ ہو سکتے وہ نہ پڑھیں اور اکثریت کو پڑھنا بھی نہیں آپ تو آ کامران بھائی اور کامران بھائی آج جو ہے نا آپ نے کوئی جو رٹی رٹائی گفتگو ہے یا کہیں سے پڑھ کر نہیں کرنی آپ نے فلبدی جو ہے کوئی گفتگو کرنی ہے اور ہم سب جناب دناؤ... اور تیز تیز کرنے رکنا نہیں ہے ہم سب جناب آپ کے سننا چاہتے ہیں اور سارے بھائی جناب قلم اور پینسل سنبھالنے اور کامران بھائی کی گفتگو میں سے مسلم جو ہے اس کی گنتی کرنے کے کتنی بار کرتے ہیں آج ہم اکبر السلام علیکم و رحمت اللہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ مشورہ جزاک اللہ حضرت تو یہ کیا ڈی سی ہو گئے میں نے سب سوال پوچھنا تھا چلے گئے رحمد اللہ تو جی ماشاء اللہ آگے تو واقعی صاحب میں نے بھی کیا کہتے ہیں جب ہم قافلوں میں سفر کرتے ہیں نا تو اس وقت الحمدللہ للہ جو ہے جماعت کے ساتھ پڑی جاتی ہے کافی مرتبہ جب میں قافلوں میں سفر کیا نا تو اس وقت جب بھی تحجت پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ تو کافلوں کے ساتھ پڑتے ہیں اور جہاں پر تراوی کی بات ہو رہی تھی تو حضرت میں بھی نا کافی مساج سے تقریباً چھ سات سات سال پہلے کی بات ہے اس وقت مجھے اتنا عقائد کے بارے میں علم نہیں تھا مجھے ایک وابینا لے گیا اے مصریوں کی مسجد میں کوئی مصری جو مصر والے ہیں والے ہیں ان کی مسجد میں تو وہ ہابی ترابی پڑھ رہا تھا مجھے کیا پتہ یہ آٹھ ترابی پڑھتے ہیں تو میں تراوی جب پڑھ رہا تھا نا آٹھ مہینہ جب آٹھ کے بعد وہ نامی کے لیے کھڑے ہوئے نا میں نے تو نہیں یہ ترابی کی, کی لیکن جب پہلی رکت ہوئی دوسری غالباً دوسری تھی دوسری میں انہوں نے ہاتھ کھا کر پتہ نہیں کیا آمین آمین کر دے میں پتہ کیا نماز چھوڑ میں چھوڑ گئی میں پہ دیکھنا میں نے کہا یہ کیا ہو گیا نماز میں <laughs> تو بڑا عجیب تھا میں نے بعد میں اسے پوچھا میں نے کہا یہ کیا تھا کہتا تراوی آٹھ ہی ہوتی ہے میرے گھر سے یہ یار تو میں پہلے ہی بتایا <laughs> تو میں اس وقت بڑا عجیب میں نے فیل کیا تھا اور مجھے بعد میں میں نے اس پر پوچھا تھا ماشاء اللہ تو کافی اس کے بارے میں معلومات بتائی تھی تو دوسرا حضرت ایک یہ ان کا کیا کہتے ہیں حدیث پیش کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ قرآن پاک جب مثلاً انہوں نے قرآن پاک سامنے رکھا ہوتا ہے وہ ایک بنایا ہوتا ہے چھوٹا سا اسٹینڈ اس پر رکھا ہوتا ہے اسے اٹھا بھی لیتے ہیں اور نیچے بھی چلے جاتے ہیں اس طرح اٹھا بھی لیتے ہیں تو ان سے پوچھا ایک دفعہ کہ یہ کس حدیث یا کس روایت سے تم ثابت کہ اوپر سے قرآن پاک تم تو کثیر کرو جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں جی ایک سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث سے مبارک ہے کہ آپ جب نماز پڑھتے تو تو غالباً حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین کو اٹھا کر نماز پڑھا کرتے تھے کہ مثلاً آپ سجدے میں جاتے تھے اس وقت بھی اٹھاتے تھے اور جب واپس آتے تو اس طرح کی کچھ انہوں نے حدیث بیان کی تھی ایک تو اس کے بارے میں حضرت کچھ ساز فرمائے گا اور انہوں نے یہ جو حدیث ہے نا یہ ایک اور موضوع پر بھی مجھے پچھلے دنوں ہاں حضرت ایک سوال ہے کہ جو جب نماز میں انسان کھڑا ہو تو جی جب, جب نماز میں انسان کھڑا ہو تو اس وقت فون کے اگر ٹون بجے تو کیا فون کو نکال کر بند کر سکتے ہیں اس کو اس میں بھی یہ انہوں نے میں ان سے پوچھا تھا نا تو انہوں نے کہا کہ اسی حدیث سے انہوں نے استدلال لال نکالا ہے یہ تو حضرت اس کے بارے میں کچھ اشارت پر میرے ایک سوال ہے بہت ضروری میں آپ کا کل کر رہا تھا میرے خیال میں آپ کل نہیں ہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جس طرح کا وہ استقبال کرتے ہیں ہم سے کہیں کہ یہ ایک عمل ہے علیحدہ سے آپ یہ جو ہے وہ حدیث لائیں جس میں یہ لکھا ہو کہ قرآن پاک اس طرح سامنے رکھ کر پڑھنا یا ہاتھ میں لے کر پڑھنا جائز ہے تو یہ نہیں کر سکتے وہ لوگ اور دکھ قیامت تک کے لیے آپ کھلا چیلنج دے دیں ان کو دس بارہ کروڑ روپے کا اعلان بھی کر دیں بشا کے انعام کا تو جتنا زیادہ کریں گے آپ کی ٹور بن جائے گا انشاءاللہ دینے تو پڑیں گے نہیں تو ہاں جی رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے تو خصائص بے شمار ہے نا آپ نے جو اسمان کی طرف بھی فرمایا اور ہمارے لیے کیا کروں گا کہ جو بندہ نماز میں اسمان کی طرف دیکھے گا تو اس کی آنکھیں جو اچھک لی جائیں گی تو اب اور تو نہیں کوئی اس طرح کر سکتا نا تو بس یہ مسئلہ ہے جناب ایک آپ کا جو سوال تھا اور دوسرا آپ کا ہاں جی وہ موبائل والا تو موبائل کے لیے بھائی یہ بات ہے کہ اگر اس کی ڈون بجے تو جیب کے اندر اس کو آپ بٹن دبا کر بند کر سکتے ہیں تو کر دیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ نہیں اس کو نکال کر اس کو پھر دیکھ کر کے کس کی کال آ رہی ہے پھر اس کو بند کرنا یہ امل کثیر میں آئے گا امل قلیل میں نہیں ہوگا بے شکری کوئی مسل نہ ڈھولن دی چپ کر میں ہے تھے جا نہیں پلیز یہ بتائیں یہ داڑی مٹھی بھر ہونی چاہیے یا اس سے کم بھی ہو علامہ تاہر صاحب اچھا بھائی دیکھیں میری بات سنیں یہ جواد بھائی ڈاکٹر طاہر کادری صاحب ہمارے لیے نہ کوئی حجت ہیں نہ دلیل ہیں اور ان کا کوئی عمل جو ہے وہ اسلام السلام کی دلیل نہیں بن سکتا ٹھیک ہے آپ کا سوال جو ہے اس کا جواب یہ ہے کہ داڑی شریف جو ہے وہ ایک مٹھی بھر رکھنی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اچھا ہاں ٹھیک ہے آقا کریم علیہ اللہ کے پیارے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک مٹھی سے زیادہ جو تھی اس کو آپ تراش دی تو ایک مٹھی کا اس میں ذکر ہے قبضہ یعنی ایک مٹھی جو ہے وہ تھوڑی سے نیچے ہو تو کسی کی بہی اگر اس سے کم ہے یا وہ تو ہمارے لیے کوئی مطلب دلیل نہیں نا اگر وہ شیخ الاسلام بنے ہوئے تو خود بخود خود بنے میں ان کو جمہور نے تو شاید شیخ السلام منتخب نہیں کیا نا اس لیے ان کا کوئی عمل جو ہے نا وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے ہمارے لیے صحابہ کرام ابھی پہلے بھی یہی بات چل رہی تھی کہ صحابہ کرام نام علیکان کا عمل جو ہے وہ ہمارے لیے دلیل بھی ہے اور حجت بھی ہے آ جائیں جناب احسان بھائی اسلام تازی روٹی بنا کر لا رہا لارا ہوں میں میں سمجھا کہ دال کی روٹی لا رہا تو اس لیے غلطی سے میں نے آپ کو دال کی روٹی کی دعوت دی تھی تو میرے بھائی اسٹو ہے کھانے میں پاتی ہے اگر کسی نے کھانا ہے تو آ جائیں اچھا دوسری بات یہ کہ یہ جو چھوٹی داڑھی کی بات ہو رہی ہے نا اس میں میں ایک بات کہوں گا ایک محاورہ کہا جاتا ہے الکتری والمنڈی منڈی والمنڈی یعنی قطری چھوٹی جو ہے داڑھی اور منڈی بھی برابر ہے ہمارے ہاں آج یہ قیمہ مٹر پکے ہیں ارے واہ سبحان اللہ اللہ اللہ کھائے پینے موج کرے جناب اور سب سے پہلے جو ہے میں اپنی گفتگو اس سے پہلے کہ مزید ٹول دوں میں حضرت علامہ اشرف القادری صاحب اور حضرت علامہ پروفیسر سعید رضوی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں ان دونوں حضرات سے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ دونوں کی غیر حاضری تشریف نہ لائے آپ دونوں علمائے کرم تشریف نہ لائے ہم نے آپ کی کمی بڑی محسوس کی بڑی محسوس کی بلکہ ضرورت سے زیادہ محسوس کی اور جو ہے اگر آپ چودہ اگست سے لے کر آج آپ میرے کو جو ہے سترہ اگست کو پہلی اٹھارہ اگست کو پہلی دفعہ نظر آ رہے ہیں علامہ صاحب اور علامہ صاحب کی علامہ شیف القادر صاحب کی طبیعت نار صاحب سے اللہ تعالیٰ صحت یہ بھی اطاع فرمائے تو پروفیسر سعید رضی صاحب آپ کہاں تھے کدھر تھے حضرت ہم تو آپ دونوں کے لیے بڑے ہی جناب بے قرار تھے بے چین تھے اور ہم تمنا اور دعا کر رہے تھے کہ آپ لوگ آئیں اور دیکھیں نا بات یہ ہے کہ ہمارے جو رضوان بھائی ہیں ان کو آج کل کچھ عرصے سے جو نا بی ریکس کا بخار چڑھا ہوا ہے اسی طرح سے جو نا ہمارے ایک عمران بھائی ہیں ان کی کھپی کا انتقال ہو گیا تھا تو وہ بھی نہیں آ رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے تو روم میں کوئی بھی نہیں تھا بات کرنے والا کوئی بھی بولنے والا نہیں تھا سوائے حسان رضا کے اب حسان رضا کتنا بول لے گا اس کے بعد ہے ایک ہی زبان ہے ایک ہی منہ ہے ایک منہ ایک زبان سے وہ کتنا بول لے گا اس کی نالج ویسے بھی کون سی اتنی زیادہ ہے جب وہ زیادہ بات کر سکے تو اس لیے میں تو جناب میں بڑا پریشان تھا اور میں جو ہے وہ ہاں آپ تو تھے لیکن آپ نے بس جو ہے وہ میں نے ایک کل حضرت وہ اس کے مرنے پر ایک نظم بھی تیار کی تھی اس کے ہم نے علی شیر حیدری جو سپاہ خرابہ کا جو لیڈر تھا اس کے لیے کل میں نے ایک نظم کے دو تین اشعار بھی کہے تھے یہاں پر روم میں اور آج جو ہے الحمد للہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اور آج الحمد جو ہے وہ ایک اور خوشخبری سننے کو ملی کہ تحریک طالبان پاکستان کا جو ایک جو نمائندہ تھا ملا عمر اور وہ بھی خبیص جو ہے نا پکڑا گیا اور انشاءاللہ اس کو بھی خوب چھتر پڑے ہوں گے لٹکاٹ جائے جائے اس کو خوب انشاء اللہ جو ہے نا وہ جو ہے حکم اس کو چھتر پڑ رہے ہوں گے آپ ہم سے معافی مانگ لو جی میں آپ سے بہت بہت معافی مانگتا ہوں علامہ صاحب آپ مجھے معاف کر دیں جو آپ بولیں گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں جناب تو اگر آپ بولیں تو میں معافی کے بدلے جو ہے وہ جو میں نے کچھ ایسی غلطی کر دی ہے میں آپ کو مٹھائی بھی بھیجنے کو تیار ہوں آپ اپنا ایڈریس مجھے پی ایم میں بھیج دیں میں انشاءاللہ ڈی ایچ ایل کے ذریعے آپ کو مٹھائی بھیج دوں گا لیکن گجرام تک بھیج سکتا ہوں اس کے آگے نہیں جائے گی اس لیے کہ شاید آپ کے یہاں وہاں پر الاؤ نہیں ہے ہاں ہمارے یہاں سے مٹھائی شاید عالم اچھا دوسرا یہ کہ الحمدللہ بہت ہی جو ہے خوشی ہوئی آج ایک اور خوشخبری جو ہے وہ سننے کو ملی کہ ملا عمر جو ہے وہ الحمدللہ للہ ہو گیا ہے گرفتار ہو گیا ہے اور اس کو خوب چترول ہو رہی ہوگی اور میں آپ سب کو جو ہے اپنے, اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اس دہشت تنظیم جس کا نام تحریک طالبان پاکستان ہے اس کے سرغانہ کو مبارک ایک کو جو گرفتار ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس خوشی میں میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آپ میں سے جتنے بھی بھائی کراچی آئیں گے سب کو انشاءاللہ اللہ ایک پانچ پانچ کلو کی مٹھائی ایک ٹوکرا میری طرف سے ہوگا انشاءاللہ جتنے بھی بھائی کراچی آئیں گے ان کو پانچ پانچ کلو کے مٹھائی کا ٹوکرا میری طرف سے ہوگا اب دیکھیں کتنے لوگ آتے ہیں کراچی اور کتنے لوگ نہیں آتے ابھی آپ کی اپنی جناب کے اوپر ہے تو خیر میں دادا وخنی لوں گا علماء کرام موجود ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس ملہ عمر جس نے جناب ہر خود کچھ حملہ کرنے کے بعد اس نے ذمہ داری کی ہر خود کو حملہ جس میں مسلمانوں کی جانے گئی مسلمانوں, مسلمانوں کی قیمتیں جانے جس میں ضائع ہو اس کو پر... اس نے بڑا سین اس خبیص انسان نے جو نا بڑا دلیر بن کر بڑا جناب جو ہے وہ شیئر بن کر آتا تھا میڈیا پر یہ, الحمدل... یہ کام الحمدللہ ہم نے کیا معاذ اللہ تمام معاذ اللہ تو الحمدللہ اس کا انشاءاللہ یہ جتنے بھی ہیں نا ان شاء اللہ جتنے بھی ہے نا ان سب یہ جی کتے کی موت مریں گے ایسی عبرت کا نشان بنیں گے انشاءاللہ کہ ان کو انشاءاللہ جو ہے ان کی نسلیں جانا گنجی پیدا ہوں گی ان کو ٹنڈ کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی ان کی جتنی نسلیں نا دجال, دجال تک دجال تک جتنی بھی ان کی نسلیں آئیں گی نا سب گنجی پیدا ہوں گی انشاءاللہ شاء اور یہ جو ان کا آخری گروہ سب کو پتہ ہی ہے دجال کے ساتھ نکلے گا خیر میں بڑا ہی خوش ہوں آج میں بہت ہیپی ہیپی ہوں اور میں نے آج مٹھائی بھی کھائی دی اسی خوشی میں کہ چلو ملا عمر جو ہے گرفتار ہوا انشاءاللہ ایک ایک کر کے سارے خبیب جو ہیں وہ اپنے کردار تک پہنچیں گے اور انشاءاللہ ہمارا یہ ملک جو ہے پاکستان خداداد پاکستان جو کہ الحمدللہ اسلام کے نام پر حاصل ہوا اسلام کے نام پر قائم ہوا انشاءاللہ شاء تعالیٰ یہ ملک حقیقی معنوں میں پاک و صاف ہوگا ان دیوبندی وابیوں سے ان کے فتنوں سے ان کے فطرے فساد تھے دہشت گردی سے قتل و غارت گری سے امن و امان انشاءاللہ اس ملک کو نصیب ہوگا یہ ملک اہل سنت و جماعت نے بنایا اور انشاءاللہ اہل سنت و جماعت ہی اس کی حفاظت کریں گے اور انشاءاللہ جتنے بھی دیوبندی وابی ہیں ان کو انشاءاللہ دیوبند کے اور نشٹ کے گٹر میں ڈوبوئیں گے ان اور ہماری پاکستان بہادر فوج جس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اس ہم سلوٹ کرتے ہیں اور ہم اس کے لیے ایک تمناؤں کا خواہشات کا اظہار کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری جو بہادر فوج ہے انشاءاللہ ضرور جو ہے اس مشن کو اپنے اپنے منطقی انجام تک پہنچائے گی اور ان لوگوں کو انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ جو کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیں گے ان شاء اللہ تعالی آ جائیں تشیف لائیے السلام علیکم السلام علیکم اللہ وبرکاتہ علی بہت بہت, بہت معذرت کچھ باتوں نے مجھے پی ایم کیے تھے تو میرا نا ٹیکسٹ نہیں آ رہا نہ روم میں لکھا جا رہا ہے اور نہ پی ایم کا جواب اس لیے معذرت میں وہ تو میں نے پڑھے لیکن وہ جواب نہیں لکھ پایا ہوں میں اس لیے میں نے کافی دیر سے ہاتھ کھڑا کیا ہوا تھا کہ احسان بھائی کی نظر کرم پڑے تو وہ بھائی جو ہے وہ پریشان ہوں گے کہ انہوں نے وہ سوال کرنے تھے شاید تو میں ابھی ری لوگ ہوتا ہوں شاید وہ ٹھیک ہو جائے بعد میں یا کچھ اور مسئلہ نہ ہو گیا ہو تو حسان بھائی بس یہ میں, میں نے چودہ اگست کو حضرت آیا تھا اور میں نے چودہ اگست کی رات تو ٹائم نہیں ملا بیان کرنے کا اور بس علماء موجود تھے پھر پندرہ اگست کی صبح میں نے آ کے جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے بیان کیا تھا میں نے حاضری اپنے جناب القوازی تھی بالکل الحمدللہ اور یہ غالباً کسی بھائی نے شاید ریکارڈ بھی کیا ہوا اور اس کے بعد میں نے الحمدللہ اس دن عربی میں بھی بیان کیا تھا اور مزید انشاءاللہ شاء بھی تعالی اور بھی ارادہ ہے کچھ جو عقائد کے حوالے سے ہم نے شروع کیا تھا اور سنی تاریخ بھائی جو ہے اس کو ریکارڈ بھی کر رہے ہیں اور ویب سائٹس پر بھی لگا رہے ہیں تو بڑی خوشی کی خبریں ماشاء اللہ آپ نے سنا ہے تو حضرت انشاءاللہ تعالی جب کراچی آئیں گے تو پی ایم کھولیں گے کیا جی پی ایم تو میں نے آ... پی ایم بند نہیں کیا ٹیکسٹ میں کوئی پرابلم آ گئی ٹیکسٹ میرا... جو روم میں بھی نہیں آ رہا ادھر میں لکھ رہا ہوں تو نہیں آ رہا روم میں تو میرا خیال ہے کہ میں اگر دوبارہ اس کو دیکھتا ہوں کر کے اور کچھ نہیں کیا پہلے تو آ رہا تھا پی ایم میں بھی جا رہا تھا تو ادھر بھی, بھی کوئی, کوئی مسئلہ ہو گیا جی میں ری لوگ ہوتا ہوں تو ابھی حسان بھائی کی بات میں کر تھا تو یہ ماشاءاللہ اتنے جوشیلے ہیں کہ ابھی کوئی بھائی کہہ رہا تھا جی روم میں وہ جوش و جذبہ نظر نہیں آ رہا تو حسان بھائی اکیلے آ جائیں تو ماشاء اللہ سارا روم جو ہے وہ جذبوں سے بھرپور ہو جاتا ہے تو ان کو چترول ان اللہ تعالی ہوگی یہاں دنیا میں تو خیر اتنی شاید نہ ہو تو اصل چترول تو ان کی جناب قبر سے شروع ہوگی اور بس فرتاد خالدون والا جو ہے عمل وہ ہوتا رہے گا تو ان اللہ ان کو چترول جو ہے اسی طرح ہوتی رہے گی اور ہونی چاہیے اور علامہ بزم رضا سے جناب دریافت کیا جائے کہ آپ جتنے جو سکتوں تشریف نہیں لائے شیت تو اب جناب وہ خود ہی فرماتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو بوڑھے شیر جو ہیں وہ چھوٹی موٹی بیماریوں کی پرواہ نہیں کرتے تو ان کو چاہیے کہ وہ تشریف لائیں اور تشریف لاتے رہا کریں اور سوانا بھائی ماشاءاللہ کسی کے گھر سے دعوت کھا کر آ ہیں واپس تو ابھی آتے حسان بھائی سے بٹھائی کا پوچھیں تو حسان بھائی اگر ہمارا کراچی کو کا کوئی پروگرام بنا انشاءاللہ شاء تعالیٰ تو پھر آپ کو جناب ہم میزبانی کا بھرپور موقع دیں گے انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ آپ کی زیارت کر کے جائیں گے اور اچھا آپ سے حسن بھائی ایک کام میں نے کہنا تھا کہ اگر آپ کر سکتے ہوں تو یہ جو ہے نا نہیں میں نے اپنے گھر میں ہی کھایا ہے نہیں سوانا بھائی اگر آپ نے اپنے گھر میں کھایا تو پھر تو آپ ابھی بتائیں گے کہ جی میں نے دال چاول کھائے ہیں چائے کا ایک کاپی ہے اور کسی کے گھر کا بتائیں گے تو پھر دعوت ہوگی وہ حسان بھائی وہ نا جو کتابیں چھاپتی ہے آپ کو پتا ہوگا ایچ ایم شہید والوں نے جو سونا نب ماجہ چھاپی ہے نا وہ چاہیے تھی وہ ادھر سے ملتی نہیں ہمیں تو یہ جو بھائی بیٹھے ان کی معلومات کے لیے میں بڑی زبردست بات آپ کو بتاؤں کہ اس میں نماز ترابی کے حوالے سے باقاعدہ طور پر ایشرینہ رکا تن کے الفاظ موجود ہیں ایچ ایم شہید کمپنی کی جو سن ابن ماجہ ہے اور بعد میں جو دیگر جو چھپی ہیں ان میں وہ بابیوں نے کیا کیا ہے کہ بڑی چابک دستی کے ساتھ ایشرینا رکا تن کی جگہ پہ اشرینہ لیلا تن کر دیا یعنی بیس راتیں تو وہ سارا مفہوم جو اس کا وہ بدل دیا ہے تو آسان بھائی اگر آپ کوشش کریں جو طریقہ کار ہوگا وہ اس پر ہم کر لیں تو یہاں جب ملتی نہیں ہے میں نے فیصلہ باد میں کئی جو جن سے میں بکس لیتا ہوں تو ان کو میں نے کئی مرتبہ بولا کہ وہاں سے منگوا ہی دیں تو اب کسی نے منگوا کر نہیں دی تو میں کافی دنوں سے مجھے بھول جاتا تھا میں نے کہا چلیں سان بھائی سے کہوں گا کہ اگر آپ کو فرصت ہوئی تو آپ جناب ایسا یہ بڑی مہربانی ہوگی اور یہ اہل سنت کے لیے ہوتی ہے کہ اس طرح کے حوالہ جات کی پھر بتانا ہوتا ہے پبلک کو تو اس لیے آپ کو بھی اس کا بہت فائدہ پہنچے گا ان شاء اللہ تعالیٰ دعاؤں میں آپ جیسے ہمارے ساتھ رہتے ہیں سارے بھائی جو ہیں دعاؤں میں الحمدللہ وہ ان اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کے کوٹے میں اضافہ ہو جائے گا اس کے ساتھ حضور الحمد صاحب کو آپ بلائیں ابھی میں غلامی مشتاف بھائی میں آپ جو ہے وہ بھی ضرور پوچھی جائیے آ جائے فراز بھائی اسلام علیکم ان کو ذبح کیا جائے یعنی تھوڑا سا کاٹا جائے اور سلی سے لٹکا دیا اس کے بعد پھر تھوڑا سا کاٹا جائے ان کو کم سے کم پچاس ساٹھ ستر مرتبہ قتل کرنا چاہیے اور لٹکے رہیں گے اپنے طالبان جو ہے سرینڈر ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ جناب کہ ان کی سپلائی لائن جو ہے نا فنڈ کی جس سے یہ بیس بیس ہزار تیس ہزار دس دس ہزار پندرہ ہزار تنخواہیں لیتے تھے وہ ختم ہو گئی کیونکہ سب سے بڑا جو ہے ان کو وہ سب سے بڑا کمینہ جو تھا وہ تو مر گیا اب اس کے بعد جو لوگ ہیں وہ بھی جو ہے ادھر ادھر چھپے ہوئے تو ان کی جب سپلائی لائن ہوگی تنخواہ نہیں ملی جولائی کی جون کی طرف نہیں ملی اگست کی نہیں ملی تو کیا کریں گے کیا, کیا کام کریں گے تو انہوں نے اپنے آپ کو کہا بھائی سلینڈر ہو گورنمنٹ کے چل پاس چلیں گے کھاتے ہیں وہاں پہ کھانا کھائیں گے تو یہ ایسے بدمش لیں گے یہ وہ لوگ ادھر اپنی تبدیلی شروع کر دیں گے بھائی کھانا وانا کھائیں گے اپنے پھر دیکھیے موٹے تاز ہوئے نکلیں گے تو اس میں خوش ہونے کی بات نہیں ہے بتا دوں میں آپ کو غلام اچھا السلام علیکم السلام علیکم و اللہ تعالی و آپ اللہ بھلا کرے علامہ بزم رضا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے حضور حضور آپ کو میری آواز آ ہے تو جتنے بھی میرے بھائی میری اس خوشی میں میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ ہینڈ ریس کریں اور تشریف لائیں اور آج کے اس مبارک موقع پر <خصف> میں تو کہتا ہوں اللہ کرے ہیٹرک ہو جائے ایک دن جو ہے وہ جو ہے نا وہ اپنا وہ ہوا آپ کا اللہ بلا کرے کیا نام ہے اس کا وہ علی شہر حیدری مرا اس, اس کو جو ہے الحمد للہ جانم حاصل ہوا دوسرے دن جو ہے نا ملا عمر گرفتار ہوا اللہ کرے ہیٹرک ہو جائے کل بھی کوئی ایسی چیز ہو جائے جس سے الحمد ہو جائے اور ہیٹرک ہو جائے گی تو پتہ آ جائے گا سبحان اللہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی بالر جو ہے کرتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے اور کتنا پراؤڈ فیل کرتا ہے تو میں بھی جو ہے نا اگر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اگر ان کا ایک ایک اور کمینہ ایک اور منہوس انسان اگر ختم ہو کم ہو جائے میں بھی بڑا پراؤڈ فیل اور انشاءاللہ سارے ملک پاکستان کے جتنے بھی مسلمان ہیں سب پراؤڈ فیل پراؤ پراؤ کریں گے انشاءاللہ تعالی یہ لوگ ننگے دین ہیں ننگے وطن ہیں یہ پاکستان کے دشمن ہیں یہ ہماری جان و مال کے دشمن ہیں ان سے کسی بھی بھلائی کی کسی بھی نیکی کی توقع کرنا جو ہے وہ جو ہے نا غلط فہمی ہے ہماری یہ کہ یہ ہمارے لیے بہترین سوچ سکتے ہیں یہ ہمارے لیے اچھا سوچ سکتے ہیں ہمارے وطن کے لیے اچھا سوچ سکتے ہیں یہ سوال ہی ٹکا نہیں ہوتا اس لیے کہ یہ لوگ ہیں یہود و نصارہ کے ایجنٹ یہ لوگ ہیں ہندوؤں کے دوست یہ لوگ ہیں مسلمانوں کے دشمن یہ کبھی اچھا سوچ ہی نہیں سکتے ہمارے مطن کے لیے اس پاکستان کے لیے کبھی اچھا سوچ ہی نہیں سکتے تو علامہ علامہ اشرف القادر صاحب اگر آپ تشریف لانا چاہیں حضور مائف ہے میں آپ کے لیے مائف فری کرتا ہوں اور علامہ پروفیسر سعید رضی صاحب ایک سوال میں پاس پی ایم میں آیا اگر ہو سکے تو آپ جواب اس کا دے دیجیے گا میں سوال کر دیتا ہوں ایک عجیب و غریب سوال میرے پاس ونڈو میں آیا. مختلف میں تو کوشش کروں گا کیس کو صحیح پیش کر کسی شا, کسی شخص کوئی شخص, شخص مصیبت میں ہے اور وہ کسی آدمی کے پاس جاتا ہے مدد کے لیے وہ آدمی اس شخص کو کہتا ہے کہ تم پر جادو کیا ہُوا ہے میری آواز آ رہی ہے الحمد پروفیسر سعید رضی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے, آ رہی ہے؟ تو یہ کہہ ہے کہ ایک شخص تھا وہ مصیبت میں تھا کسی شخص کے پاس جاتا ہے مدد کے لیے تو وہ شخص اس کو کہتا ہے کہ تمہارے پاس جو وہ جادو کیا ہوا ہے دونوں مسلمان ہیں جس کے پاس جو شک جاتا ہے وہ بھی مسلمان ہے اور جو شک یہ کہتا ہے جن پر جادو کیا وہ, وہ بھی مسلمان ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ ہم ولیوں سے مدد نہیں مانگ سکتے کیونکہ یہ شیطان کا کام ہے ولی, ولی, ولیوں تو, ولی تو پاک ہوتے ہیں چلو جی کر لو گل تو وہ دونوں ایک مندر میں جاتے ہیں بدھ کے سامنے بات کرتے ہیں جو مصیبت میں ہے کیا اس کی ایمان چلا گیا یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں دونوں مندر میں جاتے ہیں پھر وہ کسی بدھ کے سامنے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا اس سے بات کرتے ہیں بدھ سے کیا یہ شرک ہے کیا اس کا ایمان چلا گیا جی وہ غریب قسم کا سوال ہے زندگی میں میں پہلی دفعہ جو ہے یہ سوال پڑھ رہا ہوں اپنی ٹیکسٹ میں تو اب کیا کرنا چاہیے جو لوگ وہ دونوں حضرات وہاں گئے ہیں کسی uh, مندر پہ یہ جہالت جو ہے نا وہ جہالت جو ہے اس کی سمجھتا ہوں کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی کہ جہالت کی میرے خیال سے ان لمیٹیڈ ہوتی ہے جہالت کا جو معاملہ ہے تو اس وجہ سے یہ اس طرح کی باتیں شاید ہو جاتی ہیں تو علامہ صاحب تشریف آئیے السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ حسان بھائی یہ کیسی عجیب بات ہے اس کے سوال میں کہ وہ کہتا ہے کہ ولیوں سے ہم مدد نہیں لیتے اور بتوں سے لینے کے لیے چل پڑے اولیاء اللہ کی مدد تو برحق ہے اور وہ حقیقت خدا تعالی کی مدد ہی ہوتی ہے اور یہ بت جو ہیں ان کے رد میں جو ہیں آیات جتنی بھی بندون اللہ والی آیات سے مراد یہ بت ہیں اور اگر کوئی بندہ وہاں بت خانے میں جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو چھوڑ کر بتوں سے مدد لینے کے لیے تو بلا شبہ وہ کافر ہے اس کا ایمان جو ہے وہ ختم ہو گیا اور بلکہ پہلے تو مسلمان تھا تو اب مرتد ہو گیا ہے تو اس کو قتل کرنا بھی واجب ہے تو ہاں البتہ اگر وہ توبہ کر لے تو اپنے برے عقیدے سے طائب ہو کے مسلمان ہو سکتا ہے جی توبہ کر سکتا ہے جی رجوع سے مراد مرادباد لوگ صرف یہ لیتے ہیں کہ بس بان اس کو توبہ شدق دل سے کرنی چاہیے اور العلان توبہ کرنے چاہیے کیونکہ اعلانیہ گناہ کی توبہ جو ہے وہ بھی اعلانیہ ہی ہوتی جی نکاح بھی دوبارہ کرنا ہوگا اور بیعت بھی اگر کی تھی پہلے تو وہ بھی دوبارہ کرنی ہوگی یعنی سارا ایمان جو ہے وہ نئے سرے کو قبول کرنا ہوگا جی کامران بھائی آ جائے گی آپ مائک پر اچھا آپ لوگ گفتگو جاری رکھیے گا ابھی میرے پاس کچھ پی ایمز میں سوالات ہیں تو میں ابھی ان کا ذرا جواب دے لو پھر آتا ہوں علامہ صاحب کو بلائیں یار مائک پر کیوں نہیں بلا رہے آپ لوگ السلام علیکم السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ میں کہ میری آواز آ رہی ہے روم میں جی جزاک تو حسان انکل واقعی مسلم بہت خوشی کی بات ہے کل بھی ان کا جو ایک ٹوپی ڈراما تھا وہ کہتے علی شیر حیدری تو وہ مثلا اس کو کل کتے کی طرح مارا گیا جی <laughs> انکل تو آج ان کا یہ ایک اوٹو پیڈا پکڑا گیا یہ بہت زیادہ خوشی کی بات ہے حالانکہ آج ہمارے روم میں ماشاءاللہ جو بولنے والے بھائی ہیں مسن ہاٹ جی تو بولنے والے بھائی ہیں اس ٹاپک پر ایس ایچ او بھائی ہمارے جو ہیں ماشاءاللہ اللہ بھائی ثانی اسنین بھائی تو موجن بھائی کے اسلام بھائی جتنے بھی ہمارے بہت اچھا بولتے ہیں اس ٹاپک پر تو بس سب غیر حاضر ہیں تو کوئی نہیں ان آئیں گے ابھی تھوڑے سے بعد شاید اچھا حض اے حضرت علامہ اشرف القادری صاحب جی آپ کا ہینڈل میں آپ کو انوائٹ رہا تھا حضرت میرا آپ سے سوال ہے ایک کہ, کہ یہ جو تاویزات کا جواز ہے اس کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ جو احادیث میں تعویزات کے بارے میں آیا ہے کہ یہ منع کیے گئے ہیں جن حادث میں تو ان احادیث سے کیا مثلاً صحیح معنوں میں کیا ان کا مطلب تھا کیا اسد لال لیا جاتا ہے ان حادی سے تو اس کے بارے میں حضرت کچھ ارشاد فرمائے اور وہابیوں کا جو ان پر اعتراض ہوتا ہے تعویزات کے پر اس کے بارے میں حضرت اگر ان کی کتابوں میں سے جس طرح اس نے نواب صدیق حسن بپالی نے لکھا عداد الدوا میں اس نے پوری کتاب لکھی تھی تعویزات کا استعمالات پتہ نہیں اس طرح کا نام تھا اس کا ابن قیم نے جس طرح کہ اس طرح کا کچھ حوالات حضرت ہمارے ساتھ فرمائے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ و جزاک اللہ و خیر السلام علیکم و اللہ, اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی جی کیون جی میری آواز آ رہی ماشاء اللہ آج, آج سوالوں کے جواب تو مولانا صاحب ہی دیں گے حضرت مولانا پروفیسر محمد سعید صاحب جی میں تو بس بیٹھ کے سننے والوں میں سے ہوں اور میں تو اس لیے میں آپ پر آیا ہوں کہ میں اے حسان رضا کے منہ میں شکر ڈال دوں ہاں جی اس نے بہت اچھی خبر سنائی ہے تو واقعی یہ بہت اچھی خبر تھی ام جی طبیعت بس چل رہی ہے بس اتنے پہ گزارا کر لیں کہ بس تھوڑی تھوڑی چل رہی ہے بس دعا کریں کہ چلتی رہے گی جی اور, اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ صحیح طریقے سے بس چلتی رہے ہوں باقی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ رب العالمین اور میں بہت دیر سے آپ لوگوں کی باتیں سن رہا تھا تو اور الحمدللہ رب العالمین بہت دیر سے میں باتیں سن رہا تھا ماشاء اللہ بڑی پیاری باتیں ہو رہی تھی ان میں تھوڑا سا میں بھی عرض کروں گا کہ آج کل پہلے تو سلاد اتر آ کے وہ قرآن پڑھنے والی بات جو ہے اس کے بارے میں عرض کروں اب انہوں نے ایک نئی چیز جو ہے وہ ایجاد کر لی ہے چائنا چونکہ ان کا بہت معاون اور مددگار ہے جی تو وہ ایسی چیزیں بنا کے دے رہا ابھی ایک سکرین سی ایسی بنا دی ہے انہوں نے بڑی سی جس پر قرآن کریم چلتا ہے اور گڑی نما اس کا ایک وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں ریماڈ بنا دیا ہے اور وہ ہاتھ میں گڑی کی طرح باندھ لیتے ہیں جی تو وہ اس سے ہاتھ سے ہی انگلی سے بٹن دباتے رہتے ہیں تاکہ پیچ جو ہیں وہ تبدیل ہوتے رہیں دوسری بھائی نے سوال دم تویز کے بارے میں تو یہ لوگ جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے دا ابو داود شریف میں حدیث ہے جی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ دم اور تعویذ اور یہ سب شرک ہیں لیکن یہ حدیث پوری نہیں بیان کرتے بڑی مکاری سے بڑی ایاری سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں آپ آب ابو داود شریف کی جلد دو میں اگر آپ دیکھیں گے یہ حدیث آپ کو مل جائے گی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں سے یہ روایت موجود ہے تو اس وہ پوری روایت اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اپنے فرمایا دم طویل اور محبت کا تعویز شرک ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب نے کہا میں نے یہ کیوں کر فرمایا کہ خدا کی قسم میری آنکھ میں درد ہو گیا تھا میں فلاں یہودی کے پاس دم کرانے جاتی رہی جب مجھے دم کرتا تو آنکھ کو سکون مل جاتا ہے اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرمانے لگی یہ شیطانی عمل ہے شیطان اپنے ہاتھ سے تمہاری آنکھ کو دکھی کرتا ہے پھر جب اس پر یہودی دم کرتا ہے تو وہ اس سے باز آ جاتا ہے تیرے لیے وہی کلامات کہنے کافی ہیں آپ غور سے سنے نا یہ حدیث کے الفاظ ہیں تیرے لیے وہی کلمات کہنے کافی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے ہاں جی وہ کلمات اسی حدیث میں موجود ہیں آپ ایسا کریں ابو داود شریف کی جل دو جو ہے اس میں اے آپ دیکھیں گے یہ حدیث آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے وہ اس میں الفاظ موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اس کے کچھ الفاظ جو ہے نا وہ حضور علی علیہ وسلام سے وہ الفاظ نقل کرنے کے بعد تو فرماتے ہیں کہ جس کے بعد وہ الفاظ جو ہیں ادا کرنے کے بعد جو ہے نا آپ نے تعلیم فرمائی کے اس طرح دم کیا جائے ہیں دم کرنے کا طریقہ جو ہے نا وہ سکھلایا بتلایا جو ہے اپنی بیوی کو ہی تو معلوم ہوا کہ یہ شرک نہیں ہے بلکہ اس کا طریقہ وہ طریقہ جو صحیح نہیں ہے یعنی کہ ایسے الفاظ جو پڑھنے میں نہ آئیں اور سمجھ میں نہ آئیں ایسے تاویزات جو ہیں وہ شرک ہیں اور جن, مر جن پر کلام اللہ لکھی جائے وہ شرک نہیں اور ایسی دعاؤں کا ایسی, ایسی چیزوں کا جو ہے عمل جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی حدیث سے ثابت ہے جو حدیث یہ لوگ پیش کرتے ہیں اسی حدیث سے یہ ثابت ہے اس حدیث اس کے بارے میں اور بہت سی کتابوں میں جو ہے نا اس کی روایتیں ملتی ہیں لیکن آج چونکہ میرا اپنا میٹر صحیح کام نہیں کر رہا اس لیے میں کچھ بیان کرنے سے قاصر ہوں اللہ تعالیٰ آپ, آپ لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی طاقت محکم اللہ اور آپ کا سایہ دراز فرمائے ہم سب پر جی وعلیکم السلام و اللہ و برکاتہ اور نئے آنے والوں کو مرحبا کہتے ہیں روم میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے مشبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے خیال آپ کی زندگی میں برکتیں طا فرمائے آپ کو صحت و تندرستی طا فرمائے اور مسل اہل سنت کی زیادہ سے زیادہ خدمت جو ہے وہ کرنے کی تویقہ طا فرمائے اور آپ جیسے بزرگوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ و معاف فرمائے اور ہمیں دینکین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تو جناب وقت کافی ہو گیا ہے اور آپ بھائی جو ہیں وہ آ جائیں مائک پر تو اپنا سلسلہ جو ہیں وہ جاری رکھیں سوانہ بھائی آپ سے کچھ بات چیت کرنی تھی پرانے بیٹھنے والوں کو کا بھی شکریہ جی جی سب پرانے بیٹھنے والوں کا شکریہ تو جاری رکھیں جناب اپنا بدل گئی ہے اس میں لمبی سی ہو گئی پتہ نہیں دو یہ ڈال دی ہیں اور دو آئی ڈال دی ہیں شاید تو یہ وہی والے رضوان بھائی ہیں یا کوئی اور ہیں تو ابھی اور غالباً حسان بھائی نے پنجابی میں نے لب لب کے بلایا کہ, کہ آن کے وہ طالبان کے خلاف جو ہے ایک تقریر کر اچھا وہی والے ہیں تو جناب آ جائیں آپ رضوان بھائی آ گئی خود بھی بدل گئے ہیں نہیں نہیں اللہ کرے جی یہ بدلیں گے تو شادی کے بعد نہیں پہلے ابھی تو شادی تو ہو لے دینا ان کی اور یار ایک بات کرنی ہے میں نے آپ اکثر بھائی جو ہیں یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اب چھوٹا بننے کے چکر میں ہیں جی فٹافٹ جناب ہر کسی کو دوسرے کو انکل انکل انکل کہتی ہے کمال ہو گئی ہے جو اپنے سے بڑوں کو بیاد تو انکل کہنا ہی ہے تو کوئی چلو آسان بھائی کی عمر کا ہو کوئی پچاس ساٹھ سال کا بزرگ ہو تو آپ انکل کہتے بھی ہوں تو باقی یار کوئی چھ مہینے اور سال بڑا تو اس کو بھی فٹافٹ انکل بولنا شروع کر دیتے ہیں آپ لوگ یہ اس سے آپ کم عمر ثابت نہیں ہوں گے تو ہاں جی بالکل دیکھیں نیگام بھائی کتنے ینگ ہیں ترتالیس سال کی عمر تو نہیں ہے نا ابھی یہ کہتے ہیں اور اچھا رضوان بھائی ماشاءاللہ تو یہ ابھی حسان بھائی نے ایک دن بتایا تھا مجھے یاد ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں جو ہے نا اندازہ ہے کہ ہماری اما محترمہ جو ہیں وہ بتاتی ہوتی ہیں کہ جب فلاں موقع ہوا تھا تو اس وقت فلاں پیدا ہوا جب فلاں ہوا تھا تو اس وقت پیدا ہوا تھا تو وہ دیکھیں دیکھے پرانی جو اماں ہوتی ہیں ان کے اندازے تھوڑے بہت ہی جو ہے وہ غلط بھی ہو جاتے ہیں تو جی حضرت اللہ صاحب زندہ یہ کیا لکھا بھائی اچھا اچھا اچھا میں علامہ نہیں جی میں تو علامہ کا خادم دیں گے سا اچھا میں کہتے ہیں جی میں لگتا بھی ترتالیس کا ہوں جی شیشے میں دیکھ کے آپ اپنے آپ کو تسلی دیتے رہتے ہوں گے تو یہ جناب وہ آج سے ترتالیس سال کے جو بزرگ ہیں نا ان کے جو آئی ڈی کارڈ بنے ہوئے وہ اندازے سے بنے ہوئے ہیں تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جو پرانی امائیں جو ہوتی ان کا جو حساب تھا اس میں دس پندرہ سال کی ہیرا پھیری جو ہے نا وہ تو کوئی حیثیت ہی رکھتی نا اس کو تو وہ کسی کھاتے میں گنتے نہیں ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بس ماشاء بس ساٹھ کے قریب ہیں چلو ان کو تو انکل کوئی بولنا چاہے تو بول جائے حد ہو گئی ہے یا رضوان بھائی کو بھی انکل بول رہے ہیں اور کامران بھائی کو بھی انکل بول رہے ہیں اور یہ آپس میں ساروں نے انکل کا جناب وغیرہ سلسلہ شروع کر دی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یار یہ تو پھر انکلز کا روم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آ جائیں نیچرل ڈائمنڈ بھائی آپ کا بھی ہاتھ کافی دیر سے ریز ہے دے کال می انکل تو لو سر گیا جی کر لو گل یہ دیکھیں یار کتنی عجیب بات ہے چلیں خیر اس میں ایک حکمت ہے آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ وہ کیوں ایسا کرتے ہیں اور باقی جو ہے نا ان کی بات الگ سے ہے جناب آ جائیں نیچرل ڈائمنڈ بھائی اور آپ کی بات اگر زیادہ طویل نہ ہو ہاں جی شکریہ بہت بہت ہے کہ آپ مائنڈ نہیں کرتے تو رضوان بھائی کی جناب کچھ باتیں سن لیں رضوان بھائی آج جناب گل یا کہ گل بات پنجابی چاہے گی اب جن اتنے اردو کلی اردو بولنے والے بیٹھے نا جناب ان سامنے اب اپنی دو چار گلا کر لیے خاص خاص ہاں جی بالکل آؤ جناب مایق تھے ہوں جناب کراچی والے جی نا اردو بولنے والے انہیں جنابی گلا کر دے جناب سارا دن تے ساری رات ابھی آر اردو بولنے عمران بھائی اس لیے کہ آپ لوگ بھی پنجابی سمجھنے کی کوشش کریں اور دیکھیں اس میں کتنی مٹھاس ہے اور کتنی جناب یہ مزیداری والی جناب بولی ہے تو اس کے جناب ضرب الامثال جو ہیں سمپل پنجابی جی بالکل بالکل سمپل پنجابی وچ وچ کتے جناب کیونکہ پنجابی جوری ضرب الامثال المثل جو بڑے بے مثال ہیں تو نہیں نہیں شکر نہیں ہوں ان تعالی جی بالکل جناب میں آ جاؤ جی رجوان اکل چیتی نال آ جاؤ سلام مینو بھی اپنی بولی بولنے پی Oh, می بھی oh, جمو دی بولی بول سکا کوئی ہے oh, چاچو oh, چاچو رضوان کو میرے لئے بھی لب کے لیا می بھی ادعال اپنی جی بولی بول میں سارے پاوے ٹوٹ جانے السلام وعلیکم صاحب یہ اگر زبانوں کا سیسلہ چل پڑا تو ابھی تمہارے روم میں میر پوری بڑے وہ بھی آ جائیں گے جناب اشنی اشنی کرتے ہوئے ان کہنا جی ساڑی بھی سنو جناب میرے کدر گئے جناب میر پوری تو چوہری سوانا صاحب اصل میرا ایک سوال ہے میں کل پرسون دو چار پانچ دن سوچا کہ تر پہ اصل میں بات چی اس کے اوپر میں تھوڑا ایک بندے کے ساتھ میری ڈبیٹ چل رہی ہے فورم کی اوپر اچھا میں نے یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ لفظ کل جو ہے کل یہ محدود کے لیے استعمال ہوتا ہے یا لامحدود کے لیے مطلب استعمال ہوتا ہے اور اللہ کا جو علم ہے وہ افکورس جو ہے وہ لامحدود ہے ٹھیک ہے تو اللہ کے علم کے لیے کیا لفظ کل جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں یا کیا اس کی مدد مطلب صورت ہے ذرا اس کے بارے میں آپ ذرا اگر تھوڑا سا مجھے ایکسپلین ہو سکتا ہے یا نہیں یا کیا اس کی مدد مطلب صورت ہے ذرا اس کے بارے میں فراز بھائی کیا ہو گیا بھائی کیوں اپ ٹوپی پہن کر اپ کو کیا وہ ایک خمار سا چھا گیا ہے کیا ہو گیا فراز بھائی کہاں ہیں اپ کدھر ہیں وہ رضوان بھی سوال پوچھ رہے تھے اچھا خاص اپ نے جم مار دی یار رضوان فراز بھائی کیا ہو گیا ا جائیں رضوان انکل ਤੁਸੀਂ آ جاؤ چیتینال آ جاؤ جناب جی میں نے سوال پوچھ لیا مطلب ہس صاحب سے صاحب یہ لفظ کل جو ہے کل جو ہے وہ محدود کے لیے استعمال ہوتا ہے یا محدود کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو فرمائیں ذرا میں پھر آپ سے اور بھی جو سوال آتے ہیں ذہن میں انشاءاللہ کرتا ہوں تاکہ اس کے اوپر تھوڑی گفتگو ہو جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ محدود کے لیے اللہ تبارک باد کے جب ہم بات کریں گے تو لا محدود کے حوالے سے کریں گے علوم جو ہے اور یہی لفظ کل جو ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے علوم کے لیے بھی بولا جاتا ہے لیکن وہاں اس کا معنی جو ہے وہ محدود کا لیا جائے گا کیونکہ رسول پاک صلی اللہ خدا کا ہے فراز بھائی آپ کو خدا کا واسطہ ہے یار اپنے بچے کو سنبھالو بھائی بچے کو سنبھالو اپنے آ جائیں علامہ صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اچھا جی میں عرضی کر رہا تھا کہ لفظی کل جو ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم کے لیے بولا جائے گا تو اس سے مراد لا محدود ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم کوئی حد کوئی کنارہ نہیں ہے اور یہی لفظ کل جو ہے جب رسول پاک صلی اللہ تعالی کے لیے بولا جائے گا تو اس سے مراد رسول پاک کا محدود عطائی علم جو ہے وہ ہوگا اس پر اگر کوئی سوال کرے کہ ایک ہی لفظ سے آپ دو معنی کس طرح مراد لے لیتے ہیں یا کیسے لے سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اشاد فرماتا ہے اللہ ہی ما مافظاتی و مافل ارد اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے تو اس سے مراد کیا ہے ہر چیز کا کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے اور پرانے پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے تو یہ دونوں جگہ پر ماں جو ہے وہ موصولہ استعمال ہوا ہے اس کو یعنی مائع موصولہ کہتے ہیں عربی گرامر میں تو اب ماں دونوں جگہ پہ استعمال ہوا ہے تو حالانکہ معنی دونوں کا ایک ہونا چاہیے تو لیکن یہاں یعنی علامہ کا معالم تک ان تعلم سے مراد علوم کا لیا جائے گا تو اس میں مراد یہی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے علوم چاہے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرما دیے سکھا دیے تو اس سے مراد لفظ سب ہی بولیں گے سب کچھ سکھا دیا گا ٹھیک ہے لیکن اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل میں معنی نہیں کریں گے کہ جس طرح اللہ کا علم لامحدود ہے اس طرح رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ کا علم بھی لامحدود ہے اس کی اور بھی کئی مثالیں جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ اعلی کل قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو یا خالق کل شعین اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے تو اس سے اس کی تخلیقات جو ہیں وہ ساری کی ساری لامحدود ہیں اس میں کسی چیز کا کوئی حد اور کنارہ نہیں ہے اور یہی لفظ کل جو ہے جب مخلوقات کے لیے کسی کے معاملے میں بولا جائے گا تو اس سے وہ ایک حد بھی ہوگی اس کا جو ہے وہ حادث ہونا بھی ہوگا دیگر جو بھی شرائط مخلوق کے معاملے میں پائی جاتی ہیں وہ ساری اس پر لاگو گی تو یہ علم علم کے مقابلے, معاملے میں یعنی جب بھی کوئی ہو تو یقیناً یہی سوال وہ آپ سے آگے سے کریں گے شاید آپ سے اس طرح کی انہوں نے بات کی بھی ہو کہ آپ نے اگر ان کو یہ جواب دیا ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ محدود ہے اور عطائی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کل علوم جو ہے وہ آپ کو عطا فرمائے تو اس, اس پر وہ اعتراض یہ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جی اگر آپ کل کہتے ہیں تو کل تو لامحدود کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کو آپ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے بول سکتے ہیں تو جیسا کہ میں نے کر دیا کہ ایسے کئی الفاظ ہیں جیسے کہ ایک ماں کی مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ وہ ایک طرف تو ہر چیز کے لیے بولا گیا دوسری طرف جو ہے ایک محدود چیز کے لیے بولا گیا اسی طرح یہاں لفظ کل جو ہے اس کو بھی ہم ان معنوں میں استعمال کریں گے مزید جو ہے اس بارے میں آپ آج مائیک بس السلام علیکم و اللہ لیکن سب میں تو پتہ نہیں کہیں میں نے سنا تھا یہ پڑھا تھا کہ لفظ کل جو ہے وہ محدود کے لیے مطلب استعمال ہوتا ہے کہ جیسے مطلب جو ہے وہ جیسے جب ہو جاتے مطلب کوئی بھی جیسے مطلب کل جیسے میں کہوں کہ اس روم میں کل جو ہے وہ کتنے بندے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ ہم یہاں پہ لفظ کل ہی مطلب استعمال کریں گے لیکن فورٹی ٹو بندے یہاں پہ مطلب بیٹھے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے بھائی کل یا مطلب اس کا ایناد میں کل کتنے مطلب انسان ہیں تو وہ اگر بلینز بھی ہوں تو وہ مطلب جو ہے وہ جو ہے وہ مطلب کل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لامحدود کے لیے بھی کل جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے تو یہی میں آپ کی مطلب بات سے جو ہے وہ سمجھا اچھا واٹ یو گیس تھنک اباؤٹ حدیث بھائی اہل حدیث یا اہل قرآن یہ تو کیا ہے مطلب یہ کوئی آج کل اہل قرآن بنا ہوا ہے اور کوئی جناب اہل حدیث بنا ہوا ہے یہ کیا بات ہے ہاں جی اہل سنت و جماعت کا جناب ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب فرمایا کہ جو صحیح راہ پر ہوں گے وہ میرے اور میرے صحابہ کی سنت پر ہوں گے تو یہ اہل حدیث یہ اہل قرآن یہ جناب اہل کا ٹھیک ہے تو یہ جناب یہ سب جو ہے وہ مطلب اہل خبیص جی بالکل ان کے تو انج... انشاءاللہ میں مائک چھوڑتا ہوں انشاءاللہ علامہ صاحب جناب آپ کو بتائیں گے ان کے کتنے گندے مطلب ان کی عقائد ہیں ٹھیک ہے جی آ جائیں جی حساب میں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اپنا اپنا رضوان بھائی اصل میں آپ جو بات کر رہے ہیں نا اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جز یعنی جز سے مراد ایک محدود چیز لی جاتی ہے کل سے مراد تو لا محدود ہی ہوتا ہے نا تو یہ آپ نے جو مثال دی وہ اردو میں ہم جو عام لفظ کل بولتے ہیں اس سے مراد لیتے ہیں یہ اصل میں بات جو ہے وہ عربی کی ہے تو عربی میں جب لفظ کل بولا جاتا ہے تو اس سے پھر تمام چیزیں جو ہیں وہ مراد ہوتی ہیں اس کا کچھ حصہ بیچ میں سے چھوڑا ہے یا محدود نہیں کیا جا سکتا اس جی امید ہے آپ کا سوال جو ہے نا اس میں آپ کو یہ معاملہ اب مل جائے گی اس حوالے سے آپ مگر گفتگو مزید کرنا چاہیں گے تو, تو جناب یہ بھابھیوں کے بارے میں ساتھ پوچھ رہے ہیں جی یہ جو اہل حدیث کے کہلاتے ہیں جناب بھائی یہ بھابھی لوگ ہیں اور یہ گستاخ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نماز میں اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی اور اس سے بہتر یہ ہے نوز باللہ کہ بیل گدے کا جناح اور جمع کا خیال جو ہے وہ لایا جائے اور کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں چونکہ تعظیم ہوتی ہے اور جو یہ گدا بیل وغیرہ اور اس طرح کے گندے خیالات ہیں ان میں تعظیم نہیں ہوتی اس لیے ہم جو ہیں وہ اس میں اس طرح کے خیالات نماز میں لاتے ہیں جی اسماعیل دہلوی جو ہے جس کو یہ اسماعیل شہید کہتے ہیں حالانکہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان پٹھانوں کے ہاتھوں قتل ہوا تھا اور جناب وہ جہاد کرنے نکلا تھا مسلمانوں کے خلاف جس طرح کا جہاد بیت اللہ محسود اور اس کے چیلے چانٹے کر رہے نا تو وہ کرنے نکلا تھا اور سکھوں کے مقابلے میں چھوڑ کر انگریزوں کے مقابلے میں چھوڑ کر کافروں کے مقابلے میں چھوڑ کر مسلمانوں کے مقابلے میں وہ جہاد کرنے نکلا تھا اور مسلمانوں کے ہاتھوں وہ مارا گیا تھا اور اس خبیص نے یہ بڑا فتنا مچایا تھا آ مسلمانوں میں نا مسلمانوں کو شہید کیا عورتوں کی عزتیں لوٹیں اور بہت اس بغیرت نے بےغیرتیں جو وہ پھیلائی تھیں اس کو یہ شہید کہتے ہیں حالانکہ وہ لانتی مرا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں تو جہنم میں واصل ہوا ہے تو اس کے, اس کے یہ ماننے والے ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں اور ایسی ایسی حدیث ہیں جنہیں آپ سناتے ہیں جی بالکل بھی مسلمان نہیں ہیں یہ مسلمانوں کے نام پر بہت بڑا دبا ہے کلنگ کا ایک ٹکا ہے مسلمانوں کے نام پر اور یہ اہل حدیث نہیں ہیں یہ وہابی ہیں انیس سو چھ میں انہوں نے انگریز گورنمنٹ کو درخواست دی تھی کہ آپ جناب ہمیں ہم اہل حدیش یا کو ہمارا نام رکھ دیں جی, جی جی میں فیصلہ کر سکتا ہوں الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے عقل اور شعور دی ہے اور قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے اس پر میں بات کرتا ہوں جی ایک منٹ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے یہ بات عام درکار موجود ہے انگریز کو درخواست دی تھی کہ مجھے ہمیں جناب لوگ وحبی وابی کہتے ہیں تو آپ ہمیں اہل حدیث کا لقب دے دیں تو یہ انیس سو چھ سے جناب یہ اہل حدیث بن گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہم حدیث کو ماننے والے ہیں ٹھیک ہے اس لیے میں حقیقت نا آپ کو حصہ ابھی یہ بات جب میں نے ایک بیان کی ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی کا خیال نماز میں آئے تو نماز ہوتی نہیں سرے سے یا اس طرح کے بہت سارے غلیظ خیالات ہیں ان کے اور نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جناب مر کر مٹی میں مل گئے ہیں استفصل اللہ نوز بلّہ جبکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی واضح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ ان کے جسموں کو کھائے دوسری جگہ پر سرکار علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ المبیاء وحیام فیقور جو ہیں وہ قبروں میں زندہ ہوتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور یہ بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم یورقو اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتے ہیں اچھا جناب تو روہیل صاحب بات یہ ہے آپ کہتے ہیں کس اتارٹی کے ساتھ آپ کسی کے جنت یا دوست میں جانے کا فیصلہ کر سکتے ہیں تو بھائی پرانے پاک سے بڑی اتھارٹی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے پرانے پاک بتاتے ہیں کافروں کے متعلق کہ ہم خالدون کہ وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے جائیں گے یہ تو فیصلہ پرانے پاک کا ہے اس میں میرا نہ کوئی فیصلہ ہے نہ میری کوئی اتھارٹی ہے میں تو اس پرانے پاک سے پڑھ کر ہی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب آپ میں فیصلہ کر چھوڑتا ہوں کیونکہ آپ یہ بتائیے کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث کا انکار کرے اور اس کے مقابلے میں اپنا ایک کال بنا کر پیش کر دے کہ جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم یہ فرما رہے ہوں کہ نبی زندہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ جو رسول پاک کے اس طرح فرمانے مقدس کی مخالفت کرے کیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے اور پرانے پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ذرو ہوا تو قیرو ہوا قرآن پاک صورت حضاب میں ہے کہ محبوب صلی اللہ تعالی تعزیم و توقیر کرو تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے اور نبی کی تعظیم جو ہے وہ اپنے بڑے بھائی کے برابر کرنی چاہیے اب یہ فیصلہ آپ کر دیں تھوڑا سا مجھے پلیز کہ کی کیا ایسا کرنے والا یا ایسے عقائد رکھنے والا بندہ مسلمان کہلا سکتا ہے اگلی بات ہم بعد میں کریں گے پہلے آپ یہ ٹیکسٹ میں لکھیں کہ کیا وہ بندہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے باقی باتیں ہم آگے انشاءاللہ اس کے بعد کریں گے تو آپ یہ اپنے ایمان اگر آپ مسلمان ہیں وہ اپنے ایمان کو حاضر و نازر جان کر یہ بتائیے کہ کیا وہ بندہ جو ہے وہ مسلمان کہانے آنے کا حقدار ہے اور کوئی نہ لکھے یار پلیز دیکھیں نزبی بھائی میں مسلم ہوں جیش آپ بالکل ہم آپ کی بات کو مانتے اب آپ ایز جی مسلم آپ بتائیے کہ جو بندہ اس طرح اور ہاں جو بندہ یہ کہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے جو بندہ یہ کہتا ہو کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے اس کے بارے میں آپ ذرا پلیز بتا دیں کہ کیا وہ بندہ مسلمان ہے یہ ضرور بتائیں مجھے آپ جی لکھیں بھائی کدھر چلے گئے آپ کیا روہیل کے روحل یا جو بھی ہیں آپ کی ایڈی پلیز بھائی لکھ دیں گا ہے کدھر چلے گئے بھائی کچھ تو لکھے نہیں کوئی یار نہیں نام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لکھنے دیں ہاں کسی کے مسلم ہونے یا نہ ہونے کا میں فیصلہ نہیں کر سکتا نہیں میں کسی کے ذاتی کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں نا کسی کا نام لے کر نہیں پوچھ رہا ہوں سے جو بندہ اینی من اینی پرسن کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے یہ بس آپ بتا دیں میں نے کسی کا نام نہیں لیا نا آپ سے کہ آپ کہیں کہ فلاں کافر ہے فلاں کافر یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں ہاں وہ مسلم نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیے یہ کتاب کا نام ہے براہین قاطیہ صفہ نمبر اس کا ہے 274 سیونٹی فور خلیل احمد امبیٹوی اور رشید احمد گنگوی یہ اس کے لکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا جھوٹ بولنے پر ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو جنہوں نے یہ لکھا ہے ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اسلام میں ہیٹ تو نہیں ہے یار نہیں, نہیں وہ بعد میں کریں مجھے پہلے آپ یہ بتا رہے ہیں. آپ کو ہیٹ کوئی نہیں کر رہا بھائی کوئی نہیں کر رہا آپ صرف مجھے میرے سوال کا جواب دیں کہ یہ جو بندہ لکھنے والا ہے خلیل احمد امبیٹوی اور رشید احمد گنگوہی جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اس کا میں نے آپ کو ریفرنس دے دیا ہے براہین فاطیہ کتاب کا نام ہے اور اس کا سفر سو 274 ہے اس کو دو بندوں نے لکھا ہے خلیل احمد امبیٹوی اور رشید احمد گنگوہی نے ابراہی ناطیہ ٹھیک ہے اور اسماعیل دہل جو ان کا امام ہے نا جو وہابیوں کا کا جو امام ہے اس نے لکھا ہے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا جن مخلوقات میں بڑے کیا ہیں اللہ تعالی کے نبی رسول فرشتے وہی بڑے ہیں نا اور چھوٹے جیسے آپ اور میں اور ہم سب لوگ چھوٹی مخلوقات میں ہیں کہتے ہیں کہ وہ اللہ جل جلال جلالہ کی شان کے آ کہ چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے یہ اس نے لکھا ہے تقویت صفا نمبر بارہ یہ بند کی چھپی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب آپ بتائیے کہ جو رسولوں فرشتوں نبیوں کو کہے کہ وہ نعوذ باللہ سما نعوذ اللہ کہ چمار سے بھی زیادہ ذلیل اور برے ہیں تو پھر وہ بندہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے آپ ماشاءاللہ مسلمان ہیں آپ اللہ تعالی ایمان سب کا ایمان سلامت رکھے تو آپ مجھے بتائیے کہ ایز مسلم یہ کہنے والا بندہ کیا ایمان کے کی دائرے میں رہ سکتا ہے السّلام علیکم علامہ صاحب آپ روم میں ہیں علامہ صاحب آپ روم میں ہیں علامہ صاحب آپ روم میں ہیں اچھا میرے خاص حضرت ڈی ہو گئے ان کی آئی ڈی کو باؤنس کر کے ان باؤنس کر دیں علامہ صاحب کی آئی ڈی کو باؤنس کر کے انباؤنس کر دیں ٹھیک ہے ایڈمن علامہ صاحب کی آئی ڈی کو, کو باؤنس کر کے ہیں گے لیکن یہ ٹیکس نہیں آ رہا ہے اچھا علامہ صاحب میں دوبارہ مائک فری کرتا ہوں آپ دوبارہ تشریف لائیے اگر آپ موجود ہیں تو آپ پلیز تشریف لائیے دوبارہ مائک پہ رحمت اللہ میری آواز آزاد میں, میں جی ٹھیک ہے روہل بھائی آپ ہیں موجود ادھر رومے سوری وہ مجھے اصل میں نا کسی نے کسی اور روم میں انوائٹ کا میسج بھیج دیا تو میں نے سمجھا شاید پی ایم ہے تو میں اس کو ایکسیپٹ کر لیا تو وہ اصل میں روم سے نکل گیا تھا میں تو پھر بعد میں نا سمائک چھوٹ گیا اچھا تو دیکھیں یہی بات ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جو بندہ اس طرح کہتا ہے اور یہ لوگ وہ ہیں اسماعیل دہلوی جو ہے اس کو یہ لوگ اپنا امام مانتے ہیں اب دیکھیں جس امام کا یہ عقیدہ ہو اس کے ماننے والوں کا بھی ظاہری بات ہے وہی عقیدہ ہوگا ٹھیک ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اور ان کا کی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تزیم نہیں کر رہے بلکہ کیا کر رہے ہیں توہین کر رہے ہیں اب آگے دیکھیے ایک اور کتاب میں لکھتا ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں سب اس کے روب رو ہیں سب اولی امبیا او اولیا اس کے روب رو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں جملہ پہ جملے پہ غور کریں کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں سب اس کے روبرو ہیں سب انبیاء و اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بکار عمد اللہ و جی کہ اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں عزت والے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں یہ بھی تقویت المان صفہ چھیالیس پر لکھا ہوا ہے اس میں الدہلوی نے ٹھیک ہے اور آگے پھر کہتا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہے تقویت صفحہ چونتیس پر لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد آگے لکھتا ہے یعنی اللہ کے سوا کسی کو نہ مان یہ تقویت علمان صفحہ چودہ اور پندرہ پر لکھا ہوا ہے اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ مان اس کا مطلب ہے وہ رسول پاک کو ماننے کی تو بات ہی نہیں کر رہا تو صرف اللہ کو ماننے سے تو ایمان نہیں ملتا نا ایمان کے لیے تو ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی مانا جائے تو پھر وہ کہتا ہے کہ اولیا امبیا سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی مگر ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑھائی دی وہ بڑے ہوئے ہم ان, ان کی فرم برداری کا حکم ہے ہم ان کے چھوٹے ہیں سو ان کی تعظیم عام انسانوں کی سی کرنی چاہیے تو اب آپ پھر آپ یہ دیکھ لیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے ہم کسی کو کافر نہیں کہہ رہے ٹھیک ہے کسی کے پر ہم فتوا نہیں دے رہے آپ کے لیے ایک بالکل جو ہے نا واضح اور کلیئر جو ہے وہ رکھ رہے ہیں ریفرنسز ہیں ان کو آپ دیکھیں اور پرکھیں اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اہل عدیش کہلانے والے جو ہیں ان کے قائد کیا ہیں رفائی ذہن کرنا نہ کرنا اونچی آمین کہنا نہ کہنا امام کے پیچھے صورت فاتحہ پڑھنا نہ پڑھنا یہ وہ اختلافات نہیں ہیں کہ جس سے کسی کو کافر کہا جا سکے یا کافر نہ کہا جا سکے اصل اختلافات ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت اور شان کے اللہ تعالیٰ تو فرما ولی اللہ عزت و یا بھی نوزب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہیں نعوذ باللہ اور کم تر ہیں اور چماس سے زیادہ ذلیل ہیں اور ذرہ ناچی سے کم تر ہیں تو یہ فیصلہ میرے بھائی آپ نے کرنا ہے روہیل بھائی آپ ہیں در روم میں آپ کا ٹیکسٹ بھی نظر آ رہا مجھے دوبارہ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے اچھا جی سن رہے ہیں آپ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ چونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چلیں آپ ٹھیک ہے ان کو ریڈ کر لیں اور میں بھی ادھر ابھی روم میں ہی ہوں تو تسلی کے ساتھ آ جائیں آپ اور ان امید ہے کہ آپ کی تسلی ہو جائے گی تو ہم ہم خود کسی کو کافر نہیں کہتے ہم ہمیں کیا ضرورت ہے ہمارا کون سا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے بھائی حق سچ کی بات کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کی بات کرتے ہیں اور یہ اہل سنت و جماعت جو ہے ان کا مذہب اور ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جی جیسا نہ کوئی ہے نہ ہو سکتا ہے نہ اس نے کسی کو ایسا بنایا وہ سب کا خالق اور مالک ہے سب اس کے بندے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کے سردار ہیں تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار صفات اور کمالات عطا فرمائے جس میں رسول پاک صلی اللہ تعالی کے برابر کوئی نہیں ہے باقی رسول پاک کے تمام غلام صاحب کرام ہوں اہل بیت اتہار ہوں اولیا کامر ہوں ہم سب کے الحمد للہ الحمد ماننے والے ہیں تو یہ جناب سیدھا سیدھا سا عقیدہ ہے جو قرآن پاک اور عدیث پاک کے مطابق ہے ہمیں نہ کسی انگریز سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں حدیث کا ہو نہ ہندوؤں کو اپنی جناب مدرسوں میں بلا کر ان سے صدارتیں کروانے کی ضرورت ہے یہ ان کو ضرورتیں پڑھتے ہیں جن کا رابطہ جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ نہیں ہوتا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جن کی رسائی نہیں ہوتی ٹھیک ہے جناب تو آ, امید ہے کہ آپ جناب اس کے بارے میں غور و فکر کر لیں گے اور ابھی, ابھی ہم ادھر ہی ہیں وہ آپ دیکھ لیں ان کو ٹیکسٹ کو بھی اور روم میں آ جائیں مائک پر آ جائیں جس طرح بھی آپ آنا چاہیں آج میں تو میں اتر ہی ہوں بھائی اور سارے دوست ماشاءاللہ اللہ یہ پڑھے لکھے ہیں, میں تو بس ویسے ہی آ جاتا ہوں کبھی کبھار تو یہ رضوان بھائی ہیں احسان بھائی ہیں ماشاءاللہ ایک ہمارے بزرگ عالم دین بھی یہاں تشریف اور ماء اللہ اشرف ما القادری صاحب بزم رضا کی آئی ڈی سے تو آپ کے سوالات کے ان شاء تسلی بخش جواب دیے جائیں گے جی آ جائیں کوئی بھائی مائک پہ آنا چاہتے ہیں السلام علیکم جی السلام علیکم و اللہ نہیں میں نے ان کو وہ اصل میں سکین دیا تھا جو آپ نے جتنے بھی روہیل بھائی ہیں انہوں نے علامہ رضوی صاحب نے حوالہ جات دیے ہیں ان اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے سکین دیکھنے ہوں تو آپ جناب یو نو مجھ سے مانگ سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو دیا تھا کہ جس میں اسماعیل دلوی صاحب نے لکھا ہے کہ ہر مخلوق اب ہر محلوک میں نبی ولی فحت سب شامل ہیں کہہ رہے ہیں چھوٹا ہو یا بڑا چھوٹے یعنی ہم بڑے انبیاء وغیرہ اللہ کی شان کیا کہ چمار سے بھی ذلیل ہیں ناؤزب اللہ معذ اللہ اب آپ مجھے بتائیں سب اس میں سوچنے والی بات, بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے کہ چمار جو ہے چمار سے بھی ذلیل یعنی چمار جو ہے اس کی اللہ کی بارگاہ میں یعنی جو ہوتا ہے نا چوڑا چمار ہم کہتے ہیں نا روحیل صاحب کہ یعنی جو چوڑا چمار ہے اس کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی عزت ہے لیکن اللہ کے جو بقیہ ساری مطلب مخلوق ہے وہ جناب اللہ کے سامنے اس سے بھی ذلیل ہے نا زب اللہ جبکہ قرآن میں جناب کلیئرلی کہہ دیا کہ عزت اللہ کی اس کے رسولوں کی اور ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ تو ان کو عزت والا کہہ رہے اسماعیل دینوی صاحب جناب کہہ رہے ہیں کہ وہ چمار سے بھی ذلیل ہے تو بھائی اب بات یہ ہے کہ ہم نے تو دیکھیں جی کسی مولوی کا تو کلمہ ہم نے نہیں پڑھا ٹھیک ہے ہمیں یہ مطلب سوایا صاحب بیٹھے ہیں ان کو یہ ان کا تعلق ہے جناب مطلب اسماعیل دلوی کے ساتھ ٹھیک ہے یہ دیوبند کے مطلب عالم بھی ہیں مدینہ یونیورسٹی سے مطلب پڑے ہوئے ہیں میں جناب ان کو آپ کے سامنے دعویٰ دیتا ہوں کہ آئے آ کے اس چیز کو ڈیفینڈ کریں جناب بتائیں کہ انہوں نے مطلب یہ مطلب چیز کیوں مطلب میں میں ان سے بیان کی تھی ایک بات کہ اسماعیل دلوی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اگر اللہ کے نبی کے نماز میں اللہ کے نبی کے خیال میں ڈوب جانا گدے بیل اور جو ہے وہ مطلب ہم بستری کرنے سے بھی جناب مطلب برے خیال سے بھی مطلب بدتر ہے دے اور بیل کے خیال سے بھی معاذ اللہ تو بھائی ہم نے تو ان کو احادیث پیش کی حسب یہاں پر کہ صحابہ نماز کے دوران میں گما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی, کی مطلب زیارت کرتے تھے سبحان اللہ یہ صحابہ کا بھائی ایمان تھا تو ہمیں تو اپنا ایمان ویسے رکھنا ہے کہ جیسے جناب صحابہ کا مطلب ایمان تھا صحابہ سبحان اللہ کوئی مشکل پیش آتی اللہ کے نبی کے پاس آتے ٹھیک ہے اتنی محبت ان کے مطلب تو وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے آپ کی تھوک مبارک کو نیچے نہیں گرنے دیتے تو آج یہ لوگ جناب مطلب اتنی مطلب بے باکی کے ساتھ اتنی اور بھائی جو اہل حدیث اپنے آپ کو کہنے والے ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی مطلب اہل امین قرآن ہو یا اہل حدیث ہو تو یہ تو یہ یہ تو وہی مطلب آئی مین کہاں سے مطلب ثابت ہوتا ہے کہ بھائی آپ اپنے آپ کو مطلب اہل حدیث کہیں ٹھیک ہے انہوں نے تو جناب اللہ کے نبی کے والدین کو کافر یہ کہتے ہیں یزید کو ر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ جی وہ جو یزید تھا وہ بالکل ٹھیک تھا اور امام حسین جو تھے وہ مطلب باغی تھے ٹھیک ہے صحابہ کی قبور انہوں نے وہاں پر ٹھیک ہے سعودی عرب میں سارے صحابہ کی انہوں نے جو ہے وہ قبریں لیول کر دی لیکن جو کنگ فاد کی قبر ہے وہ ابھی تک مطلب قائم ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر جناب رنگ برنگے جو ہے وہ پتھر بھی رکھے ہوئے ہیں میں آپ کو پکچر جناب دکھا دیتا ہوں ابھی ٹھیک ہے صحابہ کی قبروں کی اور ٹھہرے ٹھہرے یہ آپ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ذرا دیکھیں کہ کنگ فاد کی قبر کا کیا حال ہے اور صحابہ کبور کا کیا حال ہے کیونکہ بھائی کنگ فاد سے ڈالر ملتے ہیں امیریال ملتے ہیں پیٹر ڈالر ملتے ہیں اس لیے کوئی نہیں کہتا کہ اس کی قبر کو لیبل کر دو اس کی قبر کو گرا دو کوئی نہیں کہتا یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ جو تصویر ہے نا یہ صحابہ کی امین قبور کے بارے میں ہے ذرا دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ صحابہ کی امین کبور ہیں ٹھیک ہے کہ جن کا کوئی مطلب پرسان حال ہی نہیں ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے اس دین کی مطلب خدمت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہر مشکل وقت میں مطلب ان کے ساتھ رہے یہ دیکھیں آپ یہ ان کی جناب قبور کی مطلب حالت ہے ٹھیک ہے اب آپ کنگ فاد کی بھی جناب میں آپ کو قبر دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہ کنگ فاد کی بھی آپ قبر دیکھ لیں یہ دیکھیں صحابہ کی کبور کے اوپر بلڈوزر مطلب چل گئے یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ کنگ فاڈ کی مطلب قبر ہے اب اس کی ڈیڈ باڈی کے سامنے کس قدر تعظیم کے ساتھ کھڑے ہیں یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم اگر ایسے جا کے روزہ رسول کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو جناب ہمیں جناب مشرق پتہ نہیں کیا کیا یہ دیکھیں اب یہ جو پکچر میں ابھی دے رہا ہوں یہ آپ دیکھیں یہ یہ آپ دیکھیں جناب اس کی ڈیڈ باڈی کے سامنے کیسے جناب ابھی صاحب جناب اپنے دونوں ہاتھ باندھ کے مطلب کھڑائے اگر آپ ایسے روزہ رسول کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو جناب او کی تو یہ تم کیا کر رہے ہو شرک کر رہے ہو یہ کنگ فاط تو جناب کیا ہے؟ مطلب امریکہ کا جو ہے وہ پالتو کتا تھا ٹھیک ہے مر گیا اس کی کیا مطلب وہ ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ آپ تو بھائی کائنات آپ کے لیے تحلیق کی گئی ٹھیک ہے اللہ تعالی کی مطلب یہ تو مطلب حضرت ہے انشاءاللہ مطلب بتائیں گے کہ مطلب حدیث ہے کہ اگر میں جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرماتا تو اپنا رب مطلب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا سرکار کے لیے جناب یہ سب کچھ مطلب تحریک کیا گیا ٹھیک ہے امریکن ایجنٹ بالکل جناب یہ دیکھیں آپ صحابہ یہ مطلب صحابہ کے ساتھ مطلب ان کی محبت ہم تو بھائی یہ سوال کرتے ہیں یہ اپنے آپ کو کیسے اور پھر بھائی اس اس فتنے کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بتا دیا تھا بڑی زبردست مطلب حدیث ہے کہ ایک شخص جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں ایک شخص جو ہے وہ پیچھے سے آیا اور کہا کہ یا محمد انصاف کیجئے آپ نے فرمایا کہ, م... کہ جو ہے وہ, وہ میرے بعد تمہیں کون سا مطلب ایسا بندہ ملے گا کہ جو مطلب مجھ سے بڑھ کے مطلب انصاف کرے اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ میں ایک شخص نہیں دیکھتا میں اس کے پیچھے پوری قوم دیکھتا ہوں یہ قوم آخری زمانے میں ظاہر ہوگی ٹھیک ہے یہ قوم آخری زمانے میں ظاہر ہوگی یہ قرآن بہت پڑے گی لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا یہ ایمان سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے کمان جیسے تیر اپنی مطلب کمان سے ٹھیک ہے کیا مطلب ان کی پہچان ہے قرآن بہت پڑیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں مطلب, مطلب اترے گا ٹھیک ہے اور یہ ایمان سے نکل چکے ہوں گے پھر آگے ان کی پہچان فرمائی کہ ان کی پہچان یہ کہ ان کے سر ملے ہوئے ہوں گے اللہ کی قسم آپ ہر وادی مولوی کو آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کی تیند ہوگی ٹینڈ سر ان کے ہوئے ہوں گے 99.9 نائن پوائنٹ کی ٹنڈ ہوگی میں امین قربان جاؤں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ کہتے ہیں جناب ان کو غائب کا کہ جو آپ ان کے پاس خبریں نہیں تھی آپ نے اس وقت مطلب بتا دیا کہ ان کے سر کیا ہوں گے ان کے سر منڈے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے اور آپ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کو پاتے تو قوم آد کی طرح ان کو قتل کر دیتے اور اگر تم ان سے ملو تو جان لو کہ وہ مخلوق میں سب سے بدتر ہے اور پھر آپ نے مشرق کی طرف مطلب اشارہ فرمایا کہ اس طرف سے اس طرف سے جناب یہ فتنہ ظاہر ہوگا نجد سے ٹھیک ہے یہ تو مطلب ایک اور مطلب حدیث بھی ہے کہ صحابہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ہمارے نزد کے لیے دعا فرما دے آپ نے یمن اور شام کے لیے تین بار دعا فرمائی نزد کے لیے دعا نہیں فرمائی کیوں کہ آپ نے فرمایا وہاں سے یہ ازلی محروم خطہ ہے وہاں پر امین جو ہے وہاں سے مطلب فتنے افساد ہوں گے اور شیطان کا سینگ وہاں سے نمودار ہوگا اور اس اس حدیث کی آپ پشا پڑیں جو میں نے پہلے بیان فرمائی کہ وہ شخص کہ, کہ جس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مطلب انصاف فرمائیں اس کا تعلق بنو تمیم قبیلے سے تھا اور محمد بن عبد الوہاب نجدی کہ جس کی وجہ سے یہ سارا فتنہ مطلب شروع ہوا وہ بھی, بھی قبیلہ بنو تمیم میں مطلب پیدا ہوا اور نجد میں مطلب پیدا ہوا جو کہ جو کہ مدینے سے جو ہے وہ ایسٹ کی جانب ہے مشرق کی جو ہے وہ نہیں بھائی میرے بھائی ٹھیک ہے تو یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اس وقت دیان فرما اس وہابی فتنے کے بارے میں اس وقت آپ نے مطلب بتا دیا اور ان کی نشانیاں بھی بتا دی ٹھیک ہے ان کی سارے منڈے ہوئے ہوں گے ان کی گردنیں موٹی ہوں گی ٹھیک ہے ان کی شلواریں ان کے ٹخروں سے بہت اوپر ہوں گی ٹھیک ہے جناب اور قرآن بہت پڑھیں گے ٹھیک ہے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. میرے بھائی یہ تو نشانیاں جناب ان کی آپ دیکھ لیں یہ مطلب جو ہے وہ تصاویر ہم نے جناب آپ کو دکھا دی تو کسی نے ماننا ہے نہیں ماننا اس کی اپنی جناب مرضی ہے ان کے تو جناب عقائد کے اللہ کے نبی میں جناب مطلب امین حسب میں ان کے روم میں ایک دن بیٹھا ہوا وہاں پر ان کا ایک آتا ہے طالب الرحمان ٹھیک ہے طالب الرحمان سے کسی نے سوال کیا کہ کیا آج کل چونکہ ہماری وہاں پر گورنمنٹ ہے تو یہ جو گمبد حضرہ ہے سرکار علیہ صاحب سلام کا روزہ ہے تو وہاں کی گورنمنٹ اس کو گراتی کیوں نہیں ہے جبکہ یہ مطلب جائز ہے اس نے جواب یہ دیا کہ یہ بل کو اس کو ڈا دینا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو ڈال دینا چاہیے لیکن ہم اس لیے نہیں رہے کہ جناب کہیں امت میں فتنہ نہ مطلب ہو جائے اور پھڈے دینا ہو ٹھیک ہے اس وجہ سے ہم اس کو نہیں رہے ورنہ اس کا حکم یہی ہے کہ اس کو گرا دینا چاہیے نازب اللہ, اللہ. بالکل یہ یہ مطلب سانی بھائی امیر وہاں پر سب کے سامنے پیٹا کے اوپر پھر بھی اس امر کی آنکھیں نہ کھلیں اور ان خبیصوں کو یہ نہ مطلب پہ پہچانے تو بھائی پھر ہم کیا مطلب کہہ سکتے ہیں حدیث بتا رہی ہے کہ, کہ, کہ یہ لوگ امین فتنہ ہیں ٹھیک ہے یہ شیطان کا سینگ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اکبر کے اوپر انہوں نے بلدر مطلب پھیر دیے ٹھیک ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا روزہ گرا دو بھائی صحابہ نے تو اس کو تعمیر کی ہے اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کو سعید عائشہ کے حجرے میں آپ کی تدفیر ہوئی اب اس کی چار دیواریں تھی نا اس کا چھت بھی تھا اگر ایسا مطلب قبر کے اوپر کوئی مطلب چار دیواری بنانا جائز نہ ہوتا تو اللہ کی قسم صحابہ سے بڑا معاہد کوئی نہیں تھا آپ سب سے پہلے ان کو لال کرتے ان کو گراتے ان کو توڑتے کہ بھائی اس کو گراؤ اس کو ختم کرو یہ نہیں آپ نے اس کو قائم رکھا نہ صرف قائم رکھا بلکہ اپنے اپنے ادوار میں اس کو بہتر سے بہتر کیا تو حسب یہ مطلب کس منہ سے آ یہاں پہ بکواس کرتے ہیں کہ جناب اس کو گرا دینا چاہیے یہ ان کا بغض رسول بغض صحابہ اور بغض اہل بیت انحبیسوں کا جی نہیں وہ ابھی روم میں نہیں ہے سر وہ بھی روم میں نہیں ہے اس وجہ سے میں جی تو یہ جناب بات ہے مطلب ان کی اور بابی جو ہے وہ جناب بڑے بھائی اور سا صاحب جیسے دیوبندی جناب چھوٹے بھائی یہ بھی مطلب اسماعیل جیلوی کے ماننے والے وہ بھی جناب اسماعیل جیلوی کے ماننے والے اصل میں آپ کو ایک کی بات یہ ایک ہمارے امی میں بیٹھے ہوئے ہیں کے کلینک سے یہ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھے ہیں دیوبند کے عرم میں ٹھیک ہے تو ایک دن یہ ابھی یہ چند دن پہلے روم میں بیٹھے ہوئے تھے تو عمران بھائی بات کر رہے تھے کہ المحند الف جو انہوں نے امیر لکھی ہے تو ان میں وہ بعد میں ان کا ایک مولوی ہے میں نام میرا میرے ذہن سے نکل گیا ہے اگر سیوار صاحب سن رہے ہیں تو یہاں پہ اس کا نام لکھ دیں تو اس میں بعد میں لکھی ہے ایک کتاب اور وہ کہتا ہے کہ جی جو ہم نے المد میں جناب وابیوں کو اور ابن عبد الوہاب کو لانتی وغیرہ کہا تھا اس سے جناب سارنپوری نے جو ہے نا رجوع مطلب فرما لیا تھا اور یہ اور وہ تو مطلب عمران بھائی یو نو بتا رہے تھے کہ اس وقت کے جو علماء حرام تھے وہ ابن عبد الرحاب کو ایک فتنہ مطلب جانتے تھے ٹھیک ہے تو اس وقت انہوں نے یہ مطلب لکھ کے بیچ دیا اب گورنمنٹ چینج ہو گئی تو اب کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے اسے رجوع کر لیا ہے ہم تو بڑے مطلب وہ تو بڑا اچھا تھا بڑا نیک تھا اس نے بڑا دین کا کام کیا تو یہ شیوا صاحب خود کہتے ہیں یہ سوائے صاحب خود کہتے ہیں کہ اس جو بندی مولوی نے مجھ سے کہا یہ, یہ, یہ خود مطلب جو بندی اپنے منہ سے اقرار کر رہا ہے کہ سارن پوری نے وہ کتاب جب لکھ دی تو ہم بدتی سے صرف ایک ایک بلش جو ہے وہ بس دور رہ گئے تھے مطلب ہمارا یو you نو know, ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب بدتی ہیں یعنی کہ یہ مطلب کتاب اتنی غلط ہے کہ اس کو لکھنے کے بعد تو ہم تو ان کے بڑے مطلب